روحان انیس سے پارے سورہ شعرا کے یہ پہلے رکو ہے سورہ شعرا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورت میں سے ایک ہے اس سرح مبارکہ میں گیارہ رقو دو سو ستائیس آیتیں ایک ہزار دو سو انسی کلمات پانچ ہزار پانچ سو چالیس عروف ہیں شعرا شاعر کی جمع ہے اس سرج مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوخ کی ہوئے کافروں کے ایک پروپگنڈے کا رد فرمایا ہے اور وہ پروف یہ تھا کہ کفار نے کہا کہ آپ تو مجنون ہیں آپ شاعر ہیں یہ کلام کلام الہی نہیں بلکہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرح مبارکہ میں اس بات کو مسترد فرما دیا ہے کہ شاعر لوگ تو عموماً ایسے باتیں کرتے ہیں زمین اور آسمان کی کتابیں ملاتے ہیں کہ جس کا انسان کے حقیقی زندگی کے ساتھ دور کبھی تعلق نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ شاعر لوگ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے سورہ فرقان کے جو کہ اس سے گزشت صورت ہے اس کے اکثر مضامین رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کے ثبوت اور کفار اور مشرقین جو اس پر اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے اور اس میں کفار اور مشرقین اور احکام کے نافرمانی کرنے والوں پر عذاب اور سزا کا بھی ذکر تھا اس مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے جن کا رسالت پر بھی ایمان مکمل ہو ان کے عقائد اور اعمال اور اخلاق اور عادات سب اللہ اور رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شریعے کے مطابق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تو اس سورہ مبارکہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کیا شائخ کے اخلاق شاعر کے اعمال شاعر کے طور اور طریقے اور شاعر کے اخلاق اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جو گزشتہ فرقان کے آخری رقو میں بیان کیے گئے اس لیے کہ اللہ کا رسول اللہ کے قرآن کا ایک زندہ مثال اور نمونہ تھے سرح شعرا کا یہ جی جو پہلا رقوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک کے احتوں پر مشتمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے اپنے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا اللہ کے اوپر عقیدوں, عقیدوں کے بارے میں یہ بنا پسندیدہ اور منکرانہ بلکہ باغیانہ قسم کی گفتگو کو سنتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالت پر بہت زیادہ کھڑ تھے بڑے ان کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ یہ کیسے بندے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہیں اللہ کا کہتے ہیں اور اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے انجام سے بھی فکر ہے کہ ان کی یہ نہ فرمانی ان کو کن حالات سے ہم کنار کرنے والی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بڑے بھی فکر مند رہتے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے ان بندوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کو پیدا کیا لیکن یہ لوگ ہیں کہ اس طرف دھیان تک دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ تو کیا تھے جو ان کو اس متوجہ کرنے والا ہے یعنی اللہ کا پیغمبر اور جو توجہ کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اللہ کا کلام یہ اسی کی منکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلے آیا تنظیم فرما دی اس رقو میں کہ کیا آپ ان کے فکر میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دکیل دیں گے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان والے کیوں نہیں بنتے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ان حقائق کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ ان کا تکبر ہے ان کے گناہ ہے اور یہ ان کے گناہوں کے اثرات ہے کہ وہ ان کو سچائی کی طرف متوجہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں چنانچہ اشاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بحق نحبان حبان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مین یہ حروف مقدعات یا حروف متشابہات میں سے ہیں اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے پہلے اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں پورے بحث ہو گزری ہے دل کا آیات الکتابیں یہ ہے آیا کتاب کے ارمبین جو بڑی کھلی کتاب باتیں ہیں اور ایک کھلی ہوئی واضح کتاب ہے یعنی اس کتاب کا اعزاز کھلا ہوا ہے اس کے احکامات واضح ہیں اور حق کو باطل سے الگ کرنے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے باتیں ممکم ہو یا ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں اللہ کے بیان کردہ باتیں قابل عمل نہ ہو یا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے خواہشوں اور لوگوں کی ترقیوں کا خون ہوتا ہو بلکہ اللہ کے کی اس کتاب مبین کے تمام باتیں سمجھنے والی ہے سمجھ نہ سکنے والی ہے قابل عمل ہے انسان کو تحفظ راحت ترقی اور یکسوئی ادا کرنے والی ہے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے والی ہے نہ کہ انسانوں کو انسانوں سے الگ کرنے والی ہے لا اللہ کا باقی نفس کا شاید کہ آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے اپنے آپ کو یا شاید آپ اپنا جان ہی گنوا دیں گے اللہ یکونو مومنین اس واسطے کی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے یعنی ان بدبختوں کے غم میں اپنے آپ کو اس قدر گہلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو حالات کر دیں دل سوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے اللہ کا احساس ہے ان نشان و نظر آنے اگر ہم چاہیں تو ہم اتارے ان پر ایک نشانی آسمان کی طرف سے فضل پھر ہو جائے ان کے تکڑی ہوئی گردنیں میرے اس نشانی کے سامنے جھکی ہوئی یعنی ہم ایسی ناقابل انکار اور ایسی طاقتور نشانے ان کے سامنے نازل کر دیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اس کے ماننے پہ مجبور ہو دنیا کے اندر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کے اندر ایسے کاموں کے کرنے پہ مجبور نہیں کرتا اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے دین اسلام کو اپنانے کے لیے اپنے مرضی استعمال کرنے پڑتی ہے اللہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتا وما مایہ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے قلب کے ساتھ ہے عقیدے کے ساتھ ہے اور جب بندہ عقیدے اور دل سے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا اللہ کے حکم کو سچا نہیں جانتا تو پھر ظاہری رکھ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا وما عتی من ذکر من الرحمانے اور نہیں پہنچتے ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے محدث نیا کلکان مگر ہوتے ہیں یہ اس سے منہ مڑے ہوئے یعنی جب آپ جن کے غم میں پڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان اپنے رحمت اور شفقت سے جب ان کے بلائی کے لیے کوئی نصیحت بیچتا ہے تو یہ لوگ ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے بلکہ منہ پھیر کر باغتے ہیں گویا کوئی بہت بڑی بری چیز ان کے سامنے آ گئی فقط کر سو یہ لوگ جٹلا چکے ہیں ام ام با او مکان و استاج سو جلد آ جائے گا ان کے اوپر یا جلد آشکار ہو جائے گا ان کے اوپر حقیقت اس کا کہ جس کا یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے کیونکہ پرانی مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانیوں فرمانیوں کی جس انجام بد کا تذکرہ کیا تو منکرین اکثر کہا کرتے تھے کہ تو جسے جس ہمیں ڈراتا ہے ہم پر وہ عضاب لاتا کیوں نہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر بیان ہونے والے باتوں کی حقیقت کو اللہ جلد ان پر آشکار کر دے گا اوللم کیا انہوں نے غور نہیں کیا زمین کے طرف کم امبتنا فی ہا. کتنی اگائی ہم نے اس زمین میں منک لو جن کریم ہر قسم کے جوڑے خوبصورت یعنی یہ مکذبین اگر ایک تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں زمین کے زمین کے حالات پر غور کریں تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یقینا جو ذات اتنے خوبصورت چیزوں کو بنا سکتا ہے ان کو وجود سے آدم سے وجود بخش سکتا ہے اس ذات کے لیے انسانوں میں سے کسی ایک کو اپنے رسول بنانا انسانوں میں سے کسی ایک پر اپنا پیغام نازل کرنا انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ان تمام انسانوں کا حساب اور کتاب لینا اور پھر انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ دنیا بھی تو چل رہی ہے کروڑ ہا سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے ان نفیزہ آیتن البتہ اس میں نشانی ہے وما ہمارا کان اکثر ہم مؤمنین اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو ایمان ہی نہیں لاتے غور اور فکر کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے جو ان کے لیے ایمان کا سامان بن سکے وہ ان نورب کا السلحم اور بے شک رب البتہ وہ زبردست رحم کرنے والا ہے کہ اس نے اپنے رحمتوں کے سارے سامان اور معرفت کے سارے اصباب ان کے سامنے اس طرح سے بکھیر کے رکھ دی ہے کہ معمولی عقل اور فارم رکھنے والا بھی ان پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہ پہنچ سکتا ہے کہ یقین ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہی وہ خدا ہے وہ اخبر انیس سے بارہ سورہ اشعارہ کے یہ دوسرا رکو ہے یہ رقو آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر چونتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت موسیٰ علیہ موسل کا واقعہ بطور مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سید موسع صلاحت واللام کو بھی مخالفین کی طرف سے ایسے ہی طرز عمل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ایسے ہی حضرت مصالح صلاحت وسلام پر الزامات لگائے کہ بھئی یہ جادوگر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہاں سے بے دخل کر کے خود یہاں حکمران بننا چاہتا ہے جیسے کہ مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کو میں آپ وسلم کو حضرت موس علیہ سلاد وسلام کے فصرے کو بیان کر کے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ منکرین جب کسی بات کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو پھر وہ الزامات اور ظلم پر اتراتے ہیں جیسے کہ فرعون یا مکہ کے رہنے والے بر تعالیٰ ہے وہ اجنان اور بکا اور جب بکارا تیرے رب نے موسا موسا علیہ السلام کو انہت القم واہیے اس گناگار قوم کے پاس حضرت مثال علیہ و مدین سے جب مصر کے طرف آ رہے تھے تو آپ نے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تھور پر پہنچ کر جب رات ہوا حضرت مصالح سلاۃ وسلام کے ساتھ ان کے اہلیہ محترمہ بھی تھی انہوں نے ایک جلتا ہوا آگ دیکھا دور سے تو گھر والی سے فرمانے لگے کہ آپ یہی پہ تشریف رکھیں میں جا کر کے وہاں سے آگ بھی لے آتا ہوں گرم ہونے کے غرض سے اور آگ کے آس پاس کوئی مجھے مل گیا تو اس سے میں کے طرف راستہ بھی معلوم کر لوں گا حضرت مسا علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی کی جس کا تذکرہ سور پڑے میں ہو گزرا ہے سورہ توحا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں بھی اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس اور ان سے کہیے یتقون کیا وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے یعنی اللہ کے حکموں کے پابندی کے طرف نہیں آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب انی اخافو شک مجھے ڈر ہے ان یہ کہ وہ مجھے جٹلائیں گے اور یزیو صدری اور رک جاتا ہے میرا سینا یعنی میرے دل کے اندر تنگی پیدا ہو جائے اولا ثانی اور نہیں چلتی میرے فرق و سلام کے طرف یعنی پوری بات سننے سے پہلے ہی جھٹلانا وہ شروع کر دیں گے اور مجلس میں کوئی تائید کرنے والا بھی نہ ہوگا ممکن ہے کہ اس وقت ملول اور خزن کے وجہ سے میرے طبیعت رک جائے دل نہ کھلے اور زبان میں کچھ لوگ میں پہلے ہی سے موجود تھا تنگل ہو کر بولنے میں بھی زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے اس لیے میرے تقویت اور تائید کے لیے اگر خبر تہارون کو جو مجھ سے زیادہ السان ہے میرا شریک حال کر دیا جائے تو بڑے مہربانی ہوگی وہ لحمیہ ضمبل اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے فقاف بس مجھے ڈر ہے یہ کہ وہ مجھے مار ڈال گے یہ وقت ابھی میرے ہو گزرا ہے اور آگے آگے اس کی کچھ تفصیل آئے گا کہ حضرت موسال سلاط وسلام دوپہر کے وقت بازار پر سے گزر رہے تھے اہل مصر نے ایک طرف تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور اوپر سے وہ ظلم بھی کیا کرتے تھے تو ایسے ہی برسر بازار دوپہر کے وقت ایک اسرائیلی نے ایک اسرائیلی کو دوسرے جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے مد مقابل فرعون کی قوم ان کے ایک سر نے اس کو پکڑا اور اس کو مار رہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا ہر موسیٰ علیہ السلام اس کو چڑانے کے غرض سے گئے اور تعلیم اس کو ایک گھونسا مارا ایک ٹپڑ مارا جس سے وہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کا مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے اور مجھے اس کے بدلے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈال اعلیٰ اللہ نے فرمائے ایسا کبھی نہیں ہوگا اب دونوں بے میرے طرف سے نشانیاں لے کر ان ناما کو مستم بے شک ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسالۂ کو تسلی دی کہ کیا مجال ہے کہ ہاتھ وہ لگا سکے جائیے اپنے استداع کے موافق حضرت ہارون کو بھی ساتھ لو اور ہمارے دیوی معجزات اور نشانات لے کر وہاں پہنچو ان نشانات کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں کیا ڈر ہے اور نشان کیا ہم خود ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہیں اور دونوں فریقین کے گفتگو کو سن رہے ہیں دیا فرعون پھر فرعون کے پاس فقولا بس ان سے دونوں کے ہی اِن رسول رب العالمین کہ ہم پیغام لے کے آئے ہیں رب العالمین کی طرف سے انسل معنی یہ کہ بیچ دو ہمارے ساتھ بین اسرائیل کو قالا فرعون کہنے لگا حضرت مسالۂ سلاۃ وسلام یہاں سے چلے گئے مصر پہنچے فرعون کے دربار میں جا کر اس نے فرعون کے سامنے اللہ کے بات اور اللہ کے پیغام رکھا تو قال فرعون کہنے لگا الم نور کفین ولیدن کیا نہیں بالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر ایک لڑکا تھا یعنی ہم نے تیرے پرورش نہیں کی وہ لب اور تو رہا ہمارے اندر من عمری کا کسن اپنے عمر کی کئی برس ایک تو یہ احسان اور دوسرا وفال تھی اور کر گیا تو اپنے وہ کام فالتا جو تو کر گیا تھا وانت من اور تو بڑا ہے یہ انہوں نے اس قبطی کے قتل کی طرف حضرت مصالح علیہ و سلام کو متوجہ کرنا چاہا بعد حضرت مسالے پر میں فالت تو میں نے کیا تھا اس کام کو ادن تب وہ من ابالین جب محتاج چکنہ ہو جانے والوں میں سے یعنی میں نے وہ کام جان بھوج کر کے نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہو گیا اور غلطی سے جو کام ہو جاتا ہے وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا سفر منکم پھر بہ میں تمہارے ہاتھ سے لمبا خفت جب میں نے تمہارا ڈر دیکھا رب حکما تو آتا کی مجھ کو میرے رب نے جالنی من المسلی اور مجھے بنایا پیغام پہنچانے والوں میں سے وطل کا اور یہ تیرا احسان ہے جس کو تو مجھ پہ جتلاتا ہے ان عبد اسرائیل اور یہ کہ نے غلام بنا رکھا ہے سارے بنی اسرائیل کو یعنی سارے بنی اسرائیل میں میں سے تو نے ایک مجھ پر دو احسانات کیا کیے کہ تو اس کے بدلے میں سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا کالا فرآون فرآون کہنے لگا اما رب العالمین اور, اور رب العالمین جو آپ کہہ رہے ہو کہ میں رب العالمین کا پیغامبر ہوں وہ رب العالمین کون ہے اور اس کی کیا مانے ہیں کالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے رب السماوات والارض وما اور رب العالمین وہ ہے کہ جو رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انکن تم مقنین اگر ہو تم یقین کرنے والوں میں سے کالا کہا اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کیا تم سن نہیں رہے ہو اس نے مزاحن کہا اپنی کابینہ کے لوگوں سے جیسے کہ متکبرین کا یہ طرز اور رویہ ہوا کرتا ہے حضرت مثال صلاحت وسلام نے ان کے اس رویے کی طرف توجہ ہی نہیں دی بلکہ اپنے بات کو جو کہ اللہ کی عظمتوں پر مشتمل تھے اس کو جاری رکھا قال حضرت موسیٰ نے فرما ربکم میں اس رب کا بیجا ہوا پیغامور ہوں جو تمہارا بھی رب ہے ورب وہ رباین اور تمہار جو تمہارے اگل آبا و کا بھی رب ہے قال فروم کہنے لگا رسول بے شک تمہارا پیغام لانے والا جو تمہارے طرف بھیجا گیا ہے ضرور یہ مجنون ہے یعنی الزب باللہ کہ کس دیوانے کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہمارے اور ہمارے بھاپ دادوں کی خبر لیتا ہے اور ہماری شوقت اور حشمت کو دیکھ کر ذرا نہیں جھجھکتا معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ عقل سے خالی ہو چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی اس ناپسندیدہ رویے کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنے باپ بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا رب ربد المشق میں اس رب کا پیغام لے کے آیا ہوں جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وہ معدینہ ہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو تم تاخیر اگر تمہیں کچھ بھی سمجھ ہو. قال فرعون کہنے لگا اگر تو نے ڈرایا کوئی اور حاکم میرے سوال اجالم نہ کرمنل میں تجھے کر دوں گا کھیت میں ڈالے جانے والوں کے ساتھ یعنی میں تجھے جھیل میں ڈال دوں گا اس مرتبہ فرعون نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں مصر میں کوئی اور خدا نہیں اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یاد رکو قید خانہ تیار ہے اول جی تو کبھی شکیم مبین اگر لے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز بڑی باتیں اشارہ موجزات کی طرف تھا فرعون کہنے لگا بھی لیا اس کو ان کنتم مزہ صارقین اگر تو سچوں میں سے ہے یعنی فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کر یہ تو تیرے باتوں کا جواب تھا اب ذرا وہ کلے ہوئی نشان, نشان بھی دیکھ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور میرے سداپت دونوں کا اظہار ہو اگر ایسے نشانہ دکھلاؤں تو کیا پھر بھی ہر فیصلہ تیری ہی مرضی کے مطابق ہوگا تو حضرت آپ نے ڈھل دیا اپنا عصا یعنی ان کے سامنے رکھا سو اسی وقت وہ اجدہ ہو گیا بڑا شریح دکھائی دینے والا ایک موجودہ اور نکالا اپنا ہاتھ فیضہ یا بہ با ناظرین اسی وقت وہ سفید دیکھنے والوں کے سامنے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو موجزیں اللہ کے طرف سے جو دی ہوئے تھے فوری طور پر ان کے سامنے اپنے پیغامبر ہونے کے لئے بطول نشانی کے ان کے سامنے رکھتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اوہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ سور شعرا کی یہ تیسرا رقو ہے یہ رقو آیت نمبر چونتیس سے لے کر آیت نمبر باون تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں بھی اسی گفتگو کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے کہ جو گفتگو حضرت موسا اور فرعون کے درمیان ہوئی حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام سے جب نبوت کی نشانی کے طور پہ فرعون نے معجزہ طلب کیا حضرت موسی علیہ السلام نے ان کے سامنے دو معجزے ظاہر کیے تو قادم کہنے لگا وہ اپنے سرداروں سے جو اس کے ہردگر بیٹھے ہوئے تھے یعنی اس کی کابینہ کے افراد کہ انحاظ علیم بے شک یہ تو کوئی پڑا ہوا جادوگر ہے یورید یہ چاہتا ہے ان یخرجکم من کہ تمہیں بے دخل کر دے نکال باہر کر دے تمہیں تمہارے دیس سے تمہاری سرزمین سے بھی سحری اپنے جادو کے زور سے فمازت سو اب تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے آرو کہا انہوں نے چھوڑ دیجئے اس کو خاہو اور اس کے بھائی کو بھی وہ مؤثر مدائن اور بھیج دیجیے شہروں میں مدائن مدینہ کی جمع شہر کو کہا جاتا ہے خاشرین نقیبوں کو جمع کرنے والوں کو یادو کبک السارن علیم جو لے کر آئے تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو بڑا ہوا دانا یعنی ہم ان کا مقابلہ کریں گے اب اسی طرح ہوا حج و محض سہارتوں بس اکٹھے کیے گئے جادوگر لمیخاط یوم معلوم اس معلوم دن کے مقررہ وقت پر اور وہ معلوم دن ان کے تہوار کا دن تھا اور اس دن کے اندر وہ جاش کا وقت تھا حضرت مثال سلاۃ والسلام نے اس دن اور اس وقت کا تعین کیا تھا اس لیے کہ مصالح سلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ اس مقابلے کے دورانیے میں وہ لوگ بھی آ موجود ہوں جو اپنے کاروبار کے غرض سے باہر گیو ہیں اس لیے کہ دور بھر گئے ہوئے لوگ عمومی طور پہ تہوار کے دنوں میں اپنے گھروں کو لوٹاتے تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکے اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ دوپہر کا وقت ہو تاکہ لوگ کسی شک اور شبے کا شکار نہ رہے کہ وہ اندھیرے میں ہمیں سام دکھائی دے رہا تھا حقیقت میں تو وہ لوٹی تھی اس لیے کہا دوپہر کے وقت رکھ لو وکیل علنا سے اور کہا گیا لوگوں سے ہل انتم مشتمے کیا تم بھی اکٹھے ہو یعنی سارے لوگوں میں اعلان انہیں انہیں کر دیا لال للانت سہارتا شاید ہم راہ قبول کر دیں جادوگروں کے ان قانون غالبین اگر ہوئے وہ غالب آنے والوں میں سے یا جیت جانے والوں میں سے یعنی سب کو اکٹھا ہونا چاہیے امید یہ ہے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے اس وقت ہم موسا کے شکست اور مغلوبیت دکھلانے کے لیے اپنے سائرین کے راہ پر چلیں گے گویا یہ ظاہر کرنا تاکہ کہ اس میں ہماری کوئی خود غرضی رہی جب مقابلہ میں ہمارا پلہ باری رہے گا تو انصاف کسی کو, کو ہمارے طریقے سے منحرف ہونے کی گنجائش نہیں دے سکتی لیکن اس صاحب ساتھ انہوں نے تیلے سے اپنے خواہش کا اظہار کر دیا کہ ہم جادوگروں کے راستے پہ چلیں گے فلما جاسہار پھر جب آئے جادوگرا پھر برا کچھ ہمارا حق بھی ہوگا ان کن الدین اگر ہوئے ہم جیت جانے والوں میں سے کے لگا نام وَإنكم حزل من اور بے شک میرے بڑے مقرب بن جاؤ گے یعنی صرف مالی انعام اور اکرام ہی نہیں بلکہ تم میرے خاص مصاحبوں میں رہو گے مشیر بنا دوں گا سبوں کو اس کا پورا تفصیلی بیان سورہ آراف اور سورہ توا کے اندر گزر چکا ہے موسا اب میدان سج گیا تو پال لہم موسا کہاں ان سے موسا علیہ السلام نے القما <الخو> <انت ملقون> تم القن ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو فلق حبال سو ڈال دیے انہوں نے اپنے رسیاں وسیع اور اپنے لاٹیاں آسی آسا کی جمع ہے لاٹھی کو کہا جاتا ہے حبال حبل کی جمع ہے رسی کو کہا جاتا ہے وقال اور انہوں نے کہا بے عزت فر کا جیے جس طرح کی ہندی زبان میں کہا جاتا ہے فرعون زندہ بے شک ہم ہی فتح من ہوں گے یعنی انہوں نے فرعون زندہ باد کا نعرہ لگا کر اپنے وہ لاٹھی اور اپنے وہ رسیاں میدان میں پھینک دیے دوسری جگہ پہلے ہو گزرا ہے فلما القو جب انہوں نے اپنی لاٹھی اور اپنے وہ رسے پہن دیے تو وہ دیکھنے والوں کو ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے کہ وہ حرکت کرنے والے سانپ ہے اب مثال علیہ السلام کا پڑھا دی کہ پرورتکار انہوں نے بھی تو سام بنا دی ہے اور میرے لاٹھی سے بھی سام بنتا ہے تو لوگوں کو یہ کیسے فرق معلوم ہو سکے گا کہ یہ میرے والا موجودہ ہے اور ان کا جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ جادوگر ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسا چھوڑیے آپ اس لاٹھی کو ان سمپولوں کے درمیان میں پھینک دیجیے تو القا موسا اصاخ پھر ڈالا موسا نے اپنا لاٹھی فیضا تلقا ہو پھر وہ ناگہاں نگلنے لگا مایا فکون جو کچھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سمپولے بنا رکھے تھے اس لیے کہ یہ معجزے کے اندر ایک موجودہ تھا کہ وہ پہنکتے ہی تو سانپ بن جاتا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ اجدہ بن جاتا تھا یعنی بڑا ہو جاتا تھا اور بڑا سانپ ہمیشہ چھوٹے سانپوں کو کایا کرتا ہے تو جب وہ اجدہ بنا تو اس نے ان کے وہ بنائے ہوئے سانپوں نے سہارے کا لیے سہارت و ساجی سو گھر گئے وہ سارے جھدگر سیدھے میں اور انہوں نے نانا لگایا کہا انہوں نے آمننا برب العالمین کہ ہم نے مان لیا ہے رب العالمین کو یو کہ رب موسیٰ و حارون یو کہ رب ہے موسیٰ و حارون کا قال فرحون کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آزم لکم تم نے مان لیا اس کو پہلے اس سے کہ میں تمہیں اس کا اجاز دوں یا میں تمہیں حکم دوں بشک یہ ہے تمہارا وہ بڑا علمکم السخرا جس نے تمہیں جادو سکھایا منافع قدمی کا یہی طرز عمل ہوتا ہے حالانکہ اسی کے جمع کی ہوئے بندے تھے اسی کے انعام اور اکرام کے ساتھ انہوں نے ان کو لالچ دے رکھا تھا لیکن جب وہ ہار گئے اور باقی ظاہر ہوا حق غالب ہوا تو اس نے فوری طور پر الزام جادو کو رقب لگا دیا کہ یہ تو تمہارا بڑا تھا فلاس و فتع تمہیں معلوم ہو جائے گا لاقت البتہ کھاد ڈالوں گا میں تمہارے ہاتھ وہ ہر من خلاف اور دوسرے طرف کے پاؤں اجمائن اور پر چلا دوں گا تم سب کو قالو کہا انہوں نے لاس کوئی پرواہ نہیں انقل ہم کو تو اپنے رب کے طرف ٹھیر جانا ہے بہر حال مر کر خدا کے یہاں جانا ہے اس طرح مریں گے شہادت کا درجہ ملے گا یہ سب باتیں سرحرا وغیرہ میں پورے تفصیل کے ساتھ پہلے ہو گزری ہے بے شک ہم تما رکھتے ہیں کہ ہمیں بخش دے گا ہمارا رب خطا یا نہ ہمارے کم کمزوریوں کو ہمارے خطاؤں کو انکن نہ اول ممنین اس واسطے کہ ہم ہوئے سب سے پہلے حق کو قبول کرنے والے یعنی مسال السلام کے دعوت و تبدیل کے بعد پھر برے مجمع میں ظالم فرعون کے روبرو سب سے پہلے ہم نے قبول حق کا اعلان کیا اس سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزرشت تقصیرات کو معاف فرما دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <مُتبعون> شعرا کی یہ چوتھا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بون سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بھی حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام اور ان کے قوم بنے اسرائیل کا تذکرہ ہے گزشتہ رقو میں حضرت مصالح علیہ و سلام اور جادوگروں کے درمیان جو ایک مقابلہ ہوا اس حوالے سے کہ ان لوگوں نے بھی حضرت مثال سلاط وسلام کی موجودگی کو جادو قرار دیا تھا اللہ نے ان لوگوں کے سامنے سب پر اس بات کو واضح فرما دیا کہ بے حضرت موسال علیہ السلام کا مقابلہ کیسے ممکن ہے اس لیے کہ مقابلہ تو برابری کی بنیادوں پر ہے ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے اور ان کو اللہ کا دیا ہوا معجزہ جبکہ دوسری طرف جادوگر ہے اور وہ جس عمل کا اظہار کر رہے ہیں وہ اللہ کی ناپسندیدہ ترین امالوں میں سے ہے جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے فرآون پھر بھی ایمان نہیں لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب چاہا کہ فرعون کو اس کے مظالم کے اس نتیجے سے ہمکنار کر دیں کہ جو ہونا چاہیے اور وہ تھا اس کا اس دنیا سے ختم کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اسبب یہ بنایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھائی اب راتوں رات یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلیں حضرت مس علیہ السلاۃ وسلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون اور ان کے لاء لشکر نے ان کا پیشہ کیا اس پورا تفصیل کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے, ہے. اوہائنا اور ہم نے حکم بھیجا موسا حضرت مسا علیہ السلام کی طرف انسر بادی کیا رات کو لینے کے لیے میرے بندوں کو ان نقو متباہون بے تمہارا پیشہ رکھ کیا جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی اس لیے کہ ایک مدت مدید تک سمجھانے اور آیات اخلاقے رہنے کے بعد بھی فرعون نے آپ کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کا ستانا نہ چھوڑا تو پھر تو یہی حکم آنا ہی تھا ان کو پتہ چلا توہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو اور بڑے متکبرانہ انداز میں اس نے اپنے لوگوں سے اور اپنے قوم سے کہا کہ لشزمت بشک یہ مٹھی بر جماعت ہے تھوڑی سی یعنی یہ مٹھی بھر لوگ ہیں ہم ان کو پکڑ کر کے ان کو ان کے عزان میں ناکام بنا دیں گے اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اس کا متکبرانہ انداز گفتگو تھا کہ یہ مٹی بر لوک ہے وہ بے شک یہ البتہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مزید فرعون نے اپنے قوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ انجمی ان خاطر اور بے شک ہم سبوں کو ان سے خطرہ خطرہ ہے کہ کہیں ایک روز وہ ہم ہی پر حملہ آور ہونا شروع نہ ہو جائے اللہ کا احساس ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے غیر مخصوص طریقے سے اپنے اس پلینک کو عملی جمع بنانا شروع کیا تو فخر جناحم پس نے ہم نے ان کو من جناتی مہیون باغوں اور چشموں کے زگر سے اور خزانوں رین اور عمدہ مکانوں سے گزاری کا اس وہ بنی سرحیل اور ہم نے وارث بنایا ان کا بنی اسرائیل کو یعنی جس طرح کے نعمتیں فرعونیوں کے تھے جس طرح کے سکون فرعونیوں کو اور جس طرح بالادستی فرعنیوں کو اور آزادی فرعونیوں کو حاصل تھی اللہ تبارک و دارا نے اسی طرح کی آزادی اور اپنے جگہ پر بالادستی بنی اسرائیل کو بھی عطا فرما دی فات باہ مشین پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت یعنی صبح ہوتے ہی وہ لوگ بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑے اس لیے کہ راتوں رات, رات بنی اسرائیل یہاں سے نکلے تھے فلم ماتارا الجمانے پھر جب اس نے فلم ماتارا الجم آنے پر جب انہوں نے دیکھا دونوں فوجیں فاد اصحاب موسا تو کہا موسا علیہ سلاۃ والسلام کے لوگوں نے تین نولا مدر بے شک ہم تو پکڑے گئے ایک طرح بحر کلزم کے کنارے پر پہنچ کر بن اسرائیل پار ہونے کی فکر کر رہے تھے کہ پیچھے سے فروغ لشکر نظر آیا اور گھبراہ کر موسا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو ان کے ہاتھ سے کیسے بچیں گے آگے سمندر حائل ہے اور پھر سے دشمن کا دباؤ ہے گویا ہم تو دونوں کے سامنے پس کر رہیں گے قال حضرت مثال علیہ و سلام نے فرمایا کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میرے رہنمائی فرمائے گا اس لیے کہ اسے رب کے حکم سے تو حضرت مثال سلاۃ وسلام نکلے تھے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے گبراؤ نہیں اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھو اور اس کی حمایت اور نصر سے میرے ساتھ رہو وہ یقینا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اوہ نہ علا موسا پھر ہم نے علیہ السلام کی طرف اپنے ضربہ قرآن مجید میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے ایک تو اس کا منع ہوتا ہے مار دوسرا اس کا منع ہوتا ہے سفر کرنا اور یہاں پہ جو اس کا معنی ہے وہ پہلے والا معنی مراد کہ بھائی آپ ماری اور حضرت کا مانا بیان کرنا بھی آتا ہے یہ صرف میں ہے کہ وزرب الحمد سلن القوریہ کہ آپ بیان کیجیے ان لوگوں کے لیے بستی والوں کا قصہ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت مارے اپنے عصا کو دریا پر فن کو پھر پھٹ گیا پھر ہوا ہر روز جیسے بڑا پہاڑ یعنی حضرت مسعل سلاد وسلام کے لاٹ مارنے سے جو ایک پہاڑی سی بن گئی تھی وہ جو پانی کا ایک لہر کیا تھا وہ گویا اپنی جگہ ایک بہت بڑی کی صورت میں کڑی ہو گئی اللہ کا احساس ہے وہ ازلف نہ کون چاری ہم نے اسی جگہ دوسروں کو یعنی پیچھے سے فیرون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہی وہ پہ پہنچ گیا موسا اجماعین اور ہم نے بچایا موسا علیہ السلام کو اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ سبوں کو ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو یعنی فرعوم اور اس کے کو کل آیا اس میں ایک نشانی وما اور نہیں تھی بہت سے لوگ ان, میں ماننے والے. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ بے ہم ایسے بے موت مارے جائیں گے یا بے وقت مارے جائیں گے جب اکثر لوگوں نے حق کو قبول نہ کیا تو آخر میں ان کے ساتھ یہی یہ تو ہونا تھا الله تبارك وتعالى كالشالحة وإن ربك هو العزيز الرحيم أرب شخص قرارب وهيك زبرتس الرحم كرنبالا وآخر دعونا أن الحمد لله في رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطلو عليهم نبا إبراهيم انیس سے بارہ سور شعرا کے یہ پانچ رقو ہے یہ رقو آیت نمبر انہتر سے لے کر آیت نمبر ایک سو پانچ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کے ثابت قدمی اور ابراہیم علیہ صلاحت و کے اظہار حق کو بطور مثال کے لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ ہر جگہ حق اور سچ کا اظہار کریں چاہے لوگ اس پر کسی بھی رد عمل کا اظہار کریں موقع اور محل کے مناسبت سے ہمیشہ حق کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور حق کا اظہار اور سچ کی ترغیب دیتے ہوئے اگر کسی پریشانی اور پیشمانی کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے تو اس پریشانی اور پیشمانی کی وجہ سے پائے استقلال میں تزلزل اور لوگش نہیں آنی چاہیے بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے امتحان سمجھ کر کے ثابت قدم رہنا چاہیے اللہ اس پر اجر بھی دے گا اور یہی طریقہ انبیاء ہے اور یہی ذریعہ ہے قرب الہی کے حصول کا جناجہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے ایک ایسے گر ایسے معاشرے اور ایسے وقت میں آم کو لی کہ ہر طرف بت پرستی کا راج ہی راج تھا لیکن اس معاشرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام ان لوگوں کے رنگ میں رنگے نہیں بلکہ آپ کا بارش جو تھا وہ اس وقت کے حکومت کا ایک اہم ترین حصہ تھا لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ صدلام نے اپنے گھر سے اظہار حق کا ابتدا کیا شار ہے و رحیم اور پڑھ کے سنائیے ان لوگوں کو نب ابراہیم خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ازقال ابیم جب کہا انہوں نے اپنے والد سے وقومی ہی اور کون سے ماتابدون کی کس چیز کو تم پوچھتے ہو یعنی یہ چیز کیا ہے جسے تم پوچھتے ہو آرو کہ انہوں نے نابود اس نامن ہم پوچھتے ہیں خانہ انہی انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہری تم عزت کیا کچھ سنتے ہیں تمہارا جب تم انہیں پکارتے ہو یعنی اتنا پکارنا اتنے نعرے لگانا اتنا ان کا خیال کرنا اور ان کو ہر وقت رنگاتے رہنا خوشموئی لگاتے رہنا ان کے نام کو قربانی دیتے رہنا ان تمام چیزوں کے کی باوجود کیا جب تم ان کو پکارو اپنے کسی حاجت اور ضرورت کے لیے تو کیا یہ کوئی تمہاری کوئی بات سنتے ہیں اگر نہیں سنتے جیسے کہ ان کے اصلیت سے ظاہر ہے کہ بھائی یہ تو جمع ہے تو پھر ان کا پکارنا فضول ہے اور یہ نفاون یا کچھ یہ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں یا کچھ تمہارا برا کر سکتے ہیں کہ اگر تم ان سے مدد حاصل کرو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو کیا یہ تمہارے اس خواہش کی تکمیل کر کے نفع و نقصان کے اختیار رکھتے ہیں تو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قابو کہا انہوں نے بلوجد نہ آگاہ گزارے فلون بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے یعنی ان منطقی کی اور اور کٹوج کو ہم نہیں جانتے نہ ہمارے عقیدت اور پرتش کا مدار ان باتوں پر ہے بس سو دلیلوں کے ایک ہی دلیل ہے اور وہ یہ کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں اور ہم بھی وہی کرتے چلے جائیں گے کیا ہم ان کو حقمک سمجھیں اتنے لوگ بے روح کا شکار ہوتا ہے عقیدے میں وہ عمومی طور پہ اس کے ٹھیک ہونے کے لیے اپنے آبا و اجداد کو دلیل پیش کرتے ہیں فادا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے افرا تم, تم ما کنتم وہ جن کو تم تابود پوچھتی ہو تمہارے تم باپ دادے جو پہلے ہو گزرے ہیں فَإنَّهُم عضو سو وہ میرے مخالف ہیں یعنی بے خوف اور خطرہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے میں ان کی گیت بنا کر نہیں جا سکتا بلکہ دوسری جگہ اللہ تبارک کو تغانے سورہ انبیاء کی پانچ رکوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے اللہ قسم میں تو تمہارے ان بتوں کا درگد بنا دوں گا اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو وہ مجھ نقصان پہنچا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بلکہ تم آبا حکومت تم اور تمہارے آبا و یہ سارے کے سارے رقیب ہیں مخالف ہیں سگار رب العالمین کے رب العالمین اللہ وہ ہے خالق علی جس نے مجھ کو پیدا کیا فہو سو وہی مجھے راستہ بتائے گا اور تم جن کو پوچھتے ہو نہ یہ کسی چیز کا خالق ہے نہ یہ تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں راستہ بتا سکتے ہیں اور میرا رب الزی وہ ہے وہی جو مجھ کو گراہتا ہے تمہارا عقیدہ ہو یا نہ ہو لیکن میرا تو عقیدہ ہے کہ مجھے رزو میرا رب دیتا ہے وہ اور وہی مجھے کہتا ہے انہیں میرے لیے کھانے اور پینے کے آس پاس کا بندوبست کرتا ہے وہ ایزاں مرض تو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فو یقین تو سو سوہی مجھے شفا دیتا ہے یعنی نفع اسی کے ہاتھ میں ہے لذیذ اور اللہ وہ ہے جس کو میں رب مانتا ہوں جو مجھے مارے گا بھی پھر مجھے زندہ بھی کرے گا یعنی کھلانا پلانا مارنا زندہ کرنا اور بیماری سے ٹھیک کرنا سب اسی کے قبض اور قدرت میں ہے ولدوں اور میں اسی کو رب مانتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے توقع ہے کہ وہ میرے کوتاہیوں کو اور میرے تقصیرات کو انصاف کے دن معاف کرتے گا یعنی کسی معاملے میں بھول چوک یا اپنے درجے کے موافق خطا اور تقصیر ہو جائے تو اسی کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے کوئی دوسرا, دوسرا معاف کرنے والا نہیں اگے اللہ تبارک مطالعہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے وہ کمالات بیان کی فرمائے ہیں کہ جس کا اظہار وابستگی کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی رب حضل حکمان اے میرے رب مجھ کو عطا فرما دے قوت فیصلہ و الحکم بالصالحین اور پھر مجھے ملا دے نیکوں کے ساتھ و لسان فی الاخرین اور رستے میرے لیے اچھا بول پچھلے لوگوں میں اس آیات کی جو تفصیل ہے اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات واضح فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے خود آیات مجھے ایسا پسندیدہ طریقہ اور عمدہ نشانی عطا فرما جس کے دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفحات سے یاد کریں جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے اور لے ابھی اور معاف کر میرے والد کو ان نحکان بے شک وہ بھی راہ بولوں میں سے یوم یو اور رسواں نہ کرنا مجھ کو حساب اور کتاب کے دن یعنی اٹھائے جانے والے کے قیامت کے دن یوم فمعم والا بنون جس دن نہ آئے گا لوگوں کو ان کا مال اور نہ ان کا اولاد تو لوگ دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ان دونوں کے لیے بگاڑتے ہیں یعنی مال کے لیے یا اولاد کے لیے تو قیامت کے دن نہ کسی کو مان نفع دے گا نہ کسی کو اولاد نفع دے گا اِلّا من بغلب سلیم یعنی ایسا دن کہ جس میں کفر اور نفاق اور فاصل عقیدوں،, عقیدوں کی کوئی امیزش نہ ہو بلکہ اس سے وہ پاک اور صاف ہو جنت المتم اور قریب کر دیا جائے گا جنت متقین کے لیے جی یہ اللہ تبارک و قیامت کے جو تصویر ہے اس کو بہت فرماتا ہے ببر رضا خیمت اور دو سامنے کر دیا جائے گا بے راہ لوگوں کے ساتھ وکیل الحم اور کہا جائے گا ان سے اے نما کم تم کہاں ہے وہ جن کو تم پوچھتے تھے یعنی جن کو تم نق نقصان کا مالک سمجھتے تھے اور جن کے بارے میں تمہارا اختیار تھا کہ یہ ہمیں ہر پریشانی اور پیشمانیوں سے بچائیں گے اب وہ کہاں ہے اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے. من دون اللہ, اللہ کے سوا حل یف سرون حکم کیا وہ کچھ تمہارے مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا وہ بدلہ لے سکتے ہیں فقوب کی بوفی ہام وا بون پھر عم دیے جائیں گے ان کو بھی اور سرکشوں کو بھی یعنی ان کے ان معبودوں کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا اور ان کو بھی کہ جنہوں نے ان کے پھوجا کی وجنود ابلیس اجماؤن اور ابلیس کے سبھی لشکروں کو آگ میں چھونک دیا جائے گا اور وہ سمون کہیں گے جب وہاں باہم جگہنے لگیں گے کیوں کہتے ہوئے اللہ اللہ کی قسم ان کل رفی ولابین بے شک ہم سریح غلطی میں اس نصیق رب العالمین جب ہم تم کو برابر سمجھتے رہے رب العالمین کے یعنی یہ وہ لوگ کہیں گے اپنے معبودوں سے جن کو وہ لوگ معبود سمجھتے تھے ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو سریح غلطی میں تھے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر نفع و نقصان کا مالک سمجھا اور عبادت کا لائق سمجھا اما اب اللہ عل اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرم لوگوں نے فما لنا من شاقین پھر کوئی نہیں ہمارا سفارش کرنے والے ولا صدیق حمیم اور نہ کوئی دوست ایسا دوست جو درد دل رکھنے والا ہو حمین جگری دوست فلو ان لنا فلکون من المؤمنین سو کسی طرح ہم کو اگر پھر جانا ہوا یا واپسی کا راستہ ملا تو ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع دیا جائے تو اب وہاں سے پکے ایماندار بن کر آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انام کے تیسرے رخو میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کہ اگر ان لوگوں کو بالفرز دوبارہ بھی دنیا میں لٹا دیا جائے تو یہ لوگ پھر وہی کریں گے جس, جس سے ان کو روکا گیا یہ لوگ غلط بیاں کرنے والے ہیں بلکہ اپنے اس آخرت کے سارے حالات کو خواب یا خیال سمجھ کر کے کہیں گے جی کہ وہ تو ایک خواب تھا جو آیا اس چڑھ اللہ تبارک کا بے شک اس بات میں بھی البتہ نشانی ہے اس واقعہ میں بھی البتہ سامان عبرت ہے پما کا مؤمنین اور نہیں تھے ان لوگوں میں سے اکثریت ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے اس قصے میں توحید وغیرہ کے دلائل اور مشرقین کا عبرتناک انجام اللہ نے بیان فرمایا مگر لوگ کہاں مانتے ہیں اور ان نعب کا لہول عصیز الرحیم اور بے شکر رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا کہ قیامت کے دن اس کے رحم اور اس کے گرم ہی سے بندے ان... کامیابی کے انجام سے امکنار ہو سکیں گے اور ہر وہ بندہ کامیابی کے انجام سے امکنہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا اور پہچانے, پہچانے کے بعد اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے اور تعلق قائم ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ جو طریقہ اس رب نے بتایا اور جو دنیا میں اللہ سے بیگانہ رہا دنیا میں اللہ سے دور رہا بلا کوئی نہ پہچاننے والا بھی کسی کے ساتھ پہلے نظر میں تعلقات قائم کیا کرتے ہیں ہر گز نہیں من اخر الدمانہ بسم اللہ الرحمن كذبت قوم نوح اذ قال لهم نوح الا قومر انیس سے بارہ سور شعرا کی یہ چٹا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیئیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت دنوں علیہ سلاۃ و کے قوم کے نافرمانیوں کا تذکرہ ہے اور پھر نافرمانیوں اور گناہوں کا انسانوں کے اوپر جو منفی اثر پڑتا ہے اللہ نے بطور نمونہ اور بطور مثال کے اس کا تذکرہ قومنخ کے حوالے سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بےحد محبت کرتا ہے اسی لیے جو جو اعمال رد عمل کے طور پہ انسانوں کے لیے اور قوموں کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے پیغام کے ساتھ یہ بات لوگوں کو بتا دی کہ یہ یہ کام ان کے لیے ممنوع قرار دیا گئے ہیں اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے اللہ کا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ان عمال کا جو رد عمل ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے جو قومیں اور جو لوگ نہیں مانے وہ بالآخر اپنی ان برائیوں کے انجام بد سے ہمکنار ہو گئے اس لیے کہ اللہ نے بتایا تھا سمجھایا تھا اور مثالوں کے ذریعے دکھایا تھا کہ بھائی برائیوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے لیکن انہوں نے سمجھانے والوں کو جٹلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشان ہے کر سلاۃ و سلام کے قوم نے پیغام لانے والوں کو اب نوح علیہ سلاۃ سلام کے قوم نے تو ایک ہی حضرت نوح کو جٹلایا تھا لیکن یہاں اللہ کا احشان ہے قوم نوہ نے پیغام لانے والوں مرسلین رسولوں کی جگہ ہے رسولوں کو جٹلایا تو مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک رسول کو جٹلانا گویا سارے رسولوں کو جٹلانے کے مطالب ہے اس لیے کہ رسول تو رسول ہوتا ہے ایک بھی رسول ہوتے ہیں اور ہزار بھی رسول ہوتے ہیں رسول میں کوئی تفریق نہیں ہے ایک بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ایک سے زیادہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کے ایک بیجے ہوئے کو جٹلانا اور اللہ کے بہت ساروں بیج بیجے ہوں کو جٹلانا اللہ کی نظر میں یہ سارے کے سارے اکساں ہے تو اسی لیے کسی ایک پیغمبر کے انکار کو سارے پیغمبروں کے انکار کے مترادف قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخشار ہے جب کہاں ان سے ان کے بھائی نو حضرت نُ علیہ السلام نے اللہ تب تقوم کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تم ڈرتے نہیں ہو کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنی نعمتیں اور صلاحیتیں اور استعداد اکارتا فرمایا اور تم ان کے ناشکری کرتے ہو اس نا شکریہ پر تمہیں خوف خدا نہیں ہے رسول امین ہوں تمہارے واسطے پیغام لانے والا امانت داروں میں سے اللہ کے اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانگ یعنی ایک پیغام الا جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں اس پیغام کو سن لو اور پھر بے لوس طریقے سے میرے کہنے کی پیروی کرو وہ علیہمن اجن اور میں نہیں مانگتا تم سے ان باتوں پر کچھ بدلا ان اجرا اللہ رب المین نہیں ہے میرا اجر میرا بدلا مگر پرورتگار عالم پہ اور وہ یہی ہے کہ میں یہ سب کچھ پرورتگار عالم کے رضا کے لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں وہ مجھ سے راضی رہے جب مجھ سے راضی رہے گا تو وہ مجھے نقصان سے بچائے گا فتح اللہ وم سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا میرا کہنا مانگو اس لیے کہ یہ ایک بے غرض اور بے لوس بات ہے اور میرے بھی ان باتوں کے تم لوگوں سے کرنے سے کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہے تو چاہیے کہ اس بے غرض اور بے لوس باتوں کو سنا جائے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے ادو کہا انہوں نے الام لگا کہ ہم تجھ مان لیں وقت تباہ اور تیرے ساتھ ہیں وہ لوگ جو ہم میں سے کم تر ہے متکبرین انکار کرنے والوں کا ہمیشہ یہی ایک سبق ہوتا ہے کہ جی یہ جی تو موٹے دماغ کے لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں تو حضرت نوح علیہ و سلام کے وقت کے نافرمانوں نے بھی یہی بات کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ تو غریب و ربا لوگ ہیں جن کو کہنے کے لیے اور کہنے کے لیے نہیں مل رہا آدھا حضرت انہوں نے فرمایا میں بھی میں کہ بولوں مجھ کو کیا تعلق اس کا جو وہ کر رہے ہیں بھائی وہ کس درجے کے ہیں میں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اعمال کس طرح کے ہیں ان حساب و ربی نہیں ہے میرا ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ لو تشرون اگر تم کچھ سمجھ وما انا بطار دوسری جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ان لوگوں نے پھر ایک سازش کی حضرت نو علیہ سلاۃ سلام کے ساتھ جو مخلصانہ تعلق تھا ایمان والوں کا اور جو ان لوگوں کے نظروں میں پاسماندہ لوگ تھے لیکن تھے وہ مخلص تو انہوں نے حضرت سلام کو تنہا کرنے کے لیے یہ ایک چارج چلائی کہ نو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن آپ ان لوگوں کو پہلے اپنے پاس سے دور کر دیں اس لیے کہ یہ لوگ غریب اور ربا ہے یا آپ کو کچھ کیا نفع دے سکتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے نکال بگا دیں جب یہ نکل جائیں گے یہاں سے پھر ہمارے آپ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور جب پھر ہم آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گے نفع پہنچائیں گے اور ہم سے آپ کا, آپ کا مجلس جو ہے وہ پھر بارو نف دکھائی دے گا بالکل یہی سازشانہ بات پہلے اس کی تفصیل ہو گزری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مکہ کے سرداروں نے کی یہی فرمائش کی کہ یہ دور دراز سے دیہات سے آئے ہوئے لوگ آپ کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں جن میں سے اکثر تو وہ ہے کہ جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنا توہین سمجھتے ہیں آپ ان کو اپنے ہاتھ سے نکال دیجیے پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کے باتوں کو سنیں گے اور ایمان دلائیں گے تو مقصد ان کا یہ تھا کہ جب یہ پیغمبر ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ہنکا دیں گے نکال باہر کر دیں گے تو ان کے دلوں میں اس پیغمبر کے پیغام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے نظر میں تو انسان انسان ہے اللہ کی نظر میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بادشاہ ہے یا غریب ہے اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ یہ میرا مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے اور اس اشرف المخلوقات نے قیامت کے دن کن کن اعمال کی بنیادوں پر ہم کنار ہونا ہے اللہ بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے ان کے ظاہری حیثیت اور حشمت کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایسی حدیث میں ان اللہ, لا الى جی الى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے عظمت کو رکھتے ہو اور تمہارے اعمال سے کس درجے تک اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی طریقے جھلک رہے ہیں اسی کی بنیاد پر اس لیے کہ ظاہر اعمال ہی موافق یا مخالف ہونے کی دلیل ہوتی ہے انسان جو کچھ کر رہا ہے یا پھر وہ موافق ہوگا یا پھر وہ مخالفانہ ہوگا تو اللہ تبارک کو بتانا تو امال کی بنیاد پر بندوں کا فیصلہ کریں گے تو وقت کے پیغمبروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی اور حضرت نو علیہ صلاح والس نے بھی یہی بات کہی کہ میں یہ لوگ ایک سازش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مخلص لوگ جب آپ کے ہاں سے نکال لیے جائیں گے ان کے دلوں میں بھی ضرورت پیدا ہو جائے گی پھر آپ ان کے طرف سے بھی تنہا ہو جائیں گے اور یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے اس طریقے سے ان کے لیے آپ کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا ہمیشہ سے کفار کا اور ہمیشہ سے منافقین کا یہی طرز اور رویہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ ان میں سے جو طاقتور مسلمان ہوتے ہیں ان سے ان کے ماتحت مخلص مسلمانوں کو اس طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو آپس میں دوسروں کا مخالف بنا دیا جائے اس لیے کہ جن کو وہ نکالیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ ہی نہیں ہمارے رہنمائی کی اب تک اور یہی کہتے رہے کہ بھائی یہی اللہ کا طریقہ ہے یہی اللہ کو پسند ہے اور اب تو ہمیں اپنے اس طریقے پہ چلنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارے رہنمائی نہیں کرتا تو یہ آپس میں پھر اول جائیں گے تو آپ کہہ دیجیے کہ اور میں نہیں ہوں اپنے پاس سے اٹھا کر باہر نکالنے والا ایمان والوں کو ان عنا اللہ نظیر مبین میں تو نہیں ہوں بس لوگوں کو خبردار کرنے والا صاف فالو کہا انہوں نے لنت نو اب انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی جب وہ اپنے سازش میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے براہ راست حضرت علیہ سلاۃ والسلام کو دھمکی دی کہ اے نوح اگر تو نہیں آئے گا لتا کو البتہ تو ہو جائے گا سنسار کیے جانے والوں میں سے یعنی ہم آپ کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس افیقی کو چھوڑ دیں ہمیں نصیحت کے توٹور کی بات ہے اب حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام تو اپنے قوم سے جو مجرم تھے ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے اس لیے کہ ایک ظالم سے ظلم ہی کی توقع کی جا سکتی ہے رحم کی نہیں تو قال حضرت نخل علیہ السلام نے فرمایا رب بھی میرے رب ان نقومی کا ضبون میں میرے قوم نے مجھ کو جٹلا دیا ہے فخنی و بین تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان فتح فیصلہ کرنا ون اور بچا لے مجھ کو ممما یمن المؤمنین اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والا. یعنی مشکو اور میرے ساتھیوں کو الگ کر کے ان کا بیڑا اب اللہ فرماتا ہے پس ہم نے بچایا اما جو ان کے ساتھ مشغون ایک بڑی کشتی میں باب الباقین پھر ڈبا دیا ہم نے اس کے پیچھے ان باقی رہنے والوں کو ان بے شک اس واقعہ میں بھی البتہ نشانی ہے اور ماں گانا اکثر اور ان میں سے اکثریت نہیں تھے یقین کرنے والے اور ماننے والے اس قصے کی, کی تفصیل پہلے کئی جگہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ ہو گزرا ہے وہ ان نوربا کا لہ الرحیم اور بے رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا اللہ رحم کرنا چاہتا ہے لیکن اس پہ جو اللہ سے رحم طلب کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے رحمتوں کا قابل بناتا ہے جو اپنے آپ کے اندر رحم اور کرم کو داخل کرنے کا سارے راستے بند کر لیتا ہے اس کے اوپر رحم کہاں سے ہے اس پر کرم کیسے ہو آخر اللہ الشیطان الرجیم روحان ان پارے سورہ شعرا کی یہ ساتواں رقو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو تیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو چالیس تق اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور نمونہ اور مثال کے قوم آت کا تذکرہ کیا ہے حضرت حود علیہ السلام کے قوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظاہری طور پہ بڑی طاقت قوت اور صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا جس پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ کی ان نعمتوں کے ملنے پر اور صلاحیتوں کو اللہ کے رضامندی کے راستے پر استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کے ناشکری کی اور اللہ کے ان دی نعمتوں کو اللہ کے مخالفانہ راستوں میں صرف کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت حود علیہ صلاحت والا ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ممتاز صفت عطا فرمائی تھی طاقت کا اور وہ یہ کہ یہ لوگ انجینئر قسم کے لوگ تھے اور یہ پہاڑی علاقوں میں مکان اور ہموار علاقوں میں بڑے بڑے محل بنایا थे और اور وہ بھی और نظیر اور وہ بھی بے مثل اور लोग उनको देखकर لوگ ان کو इनके کر ان کے صلاحیتوں اور ان کے قوتوں اور طاقتوں کے آئل ہو جائے جس پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بڑا ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہے ہم سے بھی بڑا کوئی ماہر ہے ہم تو ایسے ایسے چیزیں بناتے ہیں کہ جس کا مشن دوسری کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی ہم ہمیشہ رہیں گے اور کوئی ہمیں کام ناکامی سے امکنار نہیں کر سکتا اللہ کے پیغمبر نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اسی اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہیں یہ شان شوکت اور قوت عطا فرمائی لیکن وہ نہ مانے اور بالآخر وہ بھی اپنے ان برائیوں کے انجا میں بد سے ہمکنار کر دی گئے اللہ ترشاد ہے. قذبت آدن آدنے پیغام لانے والوں کو یہاں بھی وہی بات ہے کہ قوم آد نے تو ایک ہی پیغمبر خضرت علیہ السلام کو جٹلایا تھا لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ قوم آد نے رسولوں کو جٹلایا یہ اس لیے ایک رسول کا جٹلانا ایک رسول کا انکار گویا سارے رسولوں کا انکار ہے اس لیے کہ وہ ایک بھی اللہ کی طرف سے بیجا ہوا ہوتا ہے اور وہ باقی بھی اللہ کی طرف سے بیچے ہوئے ہوتے ہیں لہذا ایک کا انکار سبوں کے انکار کے مترادف ہے اذ جب کہا ان سے ان کے بائی یعنی قومی بائی ہرت ہُود علیہ السلام نے اللہ تب کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے خدا کا خوف نہیں کرو گے انی لکوم رسول امین بے شک میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں بڑا امانت دار جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچائی اور مبنی ہے فتق اللہ صح سے ڈرو وافی اور میرا کہنا مان لو وما علیہ من اجر ان, اجرن ان اجرن علی رب العالمین اور میرا تمہارے ساتھ مخلص ہونا اس کی نشانی یہ ہے کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اس پر تم سے میں کوئی زیادہ یا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور نہ اس کی وجہ سے میں تمہیں اس سے زیادہ تکلف اور تکلیف میں ڈالتا ہوں اس لیے وما علیہ من اور میں نہیں مانتا تم سے ان باتوں کے بدلے کچھ بھی بدلا ان اللہ رب نہیں ہے میرا بدلا مگر اسی جہان کے مالک پر یعنی اسی اللہ کے رضا کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں کیا بناتے ہو ہر ان زمین پر ایک نشان تابسون کھیلنے کے لیے وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بنے ہوئے میدانوں میں یہ لوگ کھیل اور خود کے مجلسیں سجاتے تھے اور وہاں پہ بڑے بڑے میدان بنا کر خود بھی لاہو لعب میں مشغول ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی طرف راغب کر کے ان کو بھی سامان لہو لہ اب میں مشغول کیا کرتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے ود تحزون مسان اور تم بناتے ہو بڑے بڑے کارکریاں لال رقوم تخل یہ شاید تم یہاں پر ہمیشہ رہو یعنی مکانوں کے بنانے میں اپنے تمام تر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صرف کر بیٹھے ہو اور اللہ کے رضا اور اللہ کے ناراضگی سے تم نے صرف نظر کیا ہوا ہے جیسے گویا تم یہی پر ہمیشہ رہو گے اس لیے اپنے تمام تر توجہ ادھر ہی کر رکھا ہے بڑے بڑے محلوں کے بنانے کی طرف آپ لوگوں نے اپنی توجہ کر دی ہے اسلامی نقطہ نظر سے مکان انسان کی ضرورت ہے ضرور بنانا چاہیے لیکن اپنی زندگی کو صرف مکان ہی کی بنانے پر وقف کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے جیسے کہ فرمے شریف میں حضرت علامہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انفقۃ كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه کہ ایک مسلمان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے والدہ کے راستے میں ہے اللہ اس کو عجر دے گا۔ اپ نے بھی بچوں پہ خرچ کریں۔ اس نظریے سے کہ یہ اللہ نے میرے ذمہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو اس لیے میں یہ ان کے خرچ کرتا ہوں تو اللہ اس پہ عطا فرماتا ہے اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے کہ میرا یہ وجود اللہ کے دیا ہوا امانت ہے اس کی حفاظت میرا ذمہ فرض ہے تو اللہ خود بندے کے گانے اور خود بندے کے پینے اور پہننے پر اس کو اجرتا فرماتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالیٰ فرماتے ہیں کہ النا فلاح رکھے یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور کوئی بلائی نہیں ہے۔ اور اس معنی کی تصدیق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ انکل بنائل مبان علی صاحبه الا ما لا یعنی الا ما بد منه یعنی ہر تعمیر صاحب تعمیر کے مصیبت ہے۔ مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وباء نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی میں گیا ہے کہ بغیر اسی ضرورت کے بلند اور بالا عمارات بنانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے اس لیے کہ اس میں پیسے کا ضیا بھی ہے قوتوں کا صرف کرنا بھی اور وقت کا خرچ بھی اگر اسی پیسے اسی قوت اور اسی صلاحیت کو کسی دوسری کام پہ صرف کر دیا جاتا تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا بجائے اس کے کہ ایک ہی چیز کے رگڑنے میں لگ لگ کر کے وقت بھی ضیاع کر دیا جائے لوگوں کا اپنا پیسہ بھی اور صلاحیت اور استعداد بھی تو یہی دوسری جگہ صرف کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے کہ وقت کے پیغمبر نے کہا کہ تم ایسے ایسے محل بناتے ہو جیسے گویا تم یہاں ہمیشہ رہو گے وہ ایزا بتش تم بتش تم اور جب ہار ڈالتے ہو تو پھر ہار ڈالتے ہو بڑے ظلم کے ساتھ یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو ظلم کے درجے میں تم پہنچا کے رہتے ہو اور ان اختلاف رکھنے والوں کو پھر انجام سے انکلا کر لیتے ہو یعنی سخت ظلم ان پہ کرتے ہو فتح اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مان لو یعنی ظلم اور ستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے تم لوگوں نے اسے بعد آ جاؤ انصاف اور نرمی کا سبق حاصل کرو خدا کے ضعیب مخلوق کو جبر اور تعدی کا تختہ مشرق تم لوگوں نے بنا رکھا ہے اس معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ظلم اور تکبر سے تکبر سے باز آ میرے بات کے طرف توجہ دو اور اس کو غور سے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شب ہے وہ تکلزی اور پیغمبر نے اپنے بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے کم بے بما تالمون کہ جس نے تمہیں فائدہ پہنچایا اس چیزوں کے ذریعے جو تم جانتے ہو احمدیم اس اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تمہیں فائدے کے طور پہ دی ہے تمہارے چھپائی بھی اور اولاد بھی کے چشمے بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے یعنی اتنا تو سوچو کہ آخر یہ سامان تم کو کس نے دی ہے اور کس لیے دی ہے کیا اس منہمی حقدی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں اگر تمہارے ذمہ حق ہے تو کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہا ان لوگوں نے یعنی پیغمبر کے اس مخلصانہ مشورے اور اس مبالغانہ انداز کے مقابلے میں ان لوگوں نے کہا سوا لینا ہم کو برابر ہے تو نصیحت ہمیں کرے یا تو نہ کرے نصیحت انہذا اللہ اور کچھ نہیں یہ باتیں مگر یہ قصے اور کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی یعنی ناقابل عمل ہے اب جدید دور ہے ہمیشہ ہر دور کا منکر دین کے حکامات سے پہلے ہی اختیار کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں ہم اب جدید دور میں ہیں کس جدید دور میں ہیں کیا انسانوں نے اپنے دو آنکھوں کے بجائے چار بنا دیے دو کانوں کے بجائے چار ہو گئے ہیں آنکھ کے سامنے کی بجائے پیچھے لگا دیئے پاؤں کے بجائے ہاتھوں پہ چلنا شروع کر دیا آنکھوں کے بجائے کیا ناک سے دیکھنا شروع کر دیا دل کے بجائے اور دماغ کے بجائے کیا ان لوگوں نے ناک سے سوچنا شروع کیا ہاتھ سے سوکھنا شروع کیا کہ بھائی وقت بدل گیا ہے لوگ بدل گئے ہیں لوگ وہی ہیں لوگوں کے ضروریات وہی ہیں لوگوں نے اپنے خواہشات تبدیل کر دی ہے اور خواہشات بڑھا لیے ہیں اور انہیں خواہشات کے رو میں بہتے ہوئے یہ اللہ کے باتوں کو پرانے لوگوں کے قصے کہہ کر کے ناقابل عمل بتاتے ہیں حالانکہ ہر پیغمبر کے زمانے میں لوگوں کی ضروریات وہی تھے جو آج کے انسان کی ضرورت ہے لوگوں کے خواہشات یہی تھے کہ جو آج کے لوگوں کے خواہشات ہیں لیکن اس وقت کے لوگوں نے اپنے خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر غالب نہیں ہونے دیا اور اپنے خواہشات لے کر وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرینڈر کر گئے لیکن ہم اپنے خواہشات میں تبدیلی پر راضی نہیں خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ عظیم اس وجہ سے قرار پائے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے خواہشات اور اپنے رویوں میں تبدیلیاں پیدا کی تو اللہ تبارک کو فرماتے ہیں کہ اس وقت کے نافرمانوں نے کہا اللہ خلق یہ نہیں ہے مگر پرانے لوگوں کے عادت ہے باتوں کی کرنے کے یا پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور مانا ہم اور ہمیں کوئی سزا مزا نہیں ہوگی یعنی تمہاری نصیحت بیکار ہے یہ جادو ہم پہ چلنے والا نہیں ہے قدیم سے یہ عادت چلے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ نبی بن کر عذاب سے ڈرایا کرتے ہیں اور مرنے جینے کا سلسلہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے تو اس سے ہم کو کیا اندیشہ ہو سکتا ہے رہا جو طریقہ ہمارا ہے وہ ہمارا اگلے باپ دادوں کا تھا ہم اسے کسی طرح پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں عذاب کے دمکیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے حق اس وقت کے لوگوں نے پیغمبر کو جٹلایا اہلک نہ سو ہم نے غرق غرت کر دیا کو اور وہ عذاب کس طرح سے اللہ نے ان کو دیا اللہ کا دوسری جگہ پر سورہ آراخ میں اس کی وضاحت ہو گزی ہے یعنی سخت آندھی کے ذریعے اللہ نے ان ہلاک کر دیا اللہ نے آندھی بھیجی اور اس آندھی نے ان کو اٹھا اٹھا کے مارا اور پھر ان کی ہار ہی ہوئی کہ انجاز خوابیا گویا وہ کھجوروں کے کٹے ہوئے طوفان کے ذریعے بہار اور مددگار پڑے ہوئے تنے ہیں تو فخر زب ہو پس اس قوم نے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا احلات نہ ہو سو ہم نے غارت کر دیا ان کو ان نفیزہ لکھا آیا بے شک اس بات میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت کے لوگوں کے لیے اس واقعے میں بھی نشانی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے تعلیمات سے روگردانی اور اللہ کے حکموں سے انحراف اور اللہ کے حکموں کا انکار اور ان کو پرانے لوگوں کے قصے اور ضعیف عقیدی اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں مضبوط تر اور اپنے آپ کو اس کے سے بالا تر سمجھنے والے بل آخر ایسے ہی انجام سے ہم کنار ہوا کرتے ہیں وہ ہمارا گانا اکثر ہم اور ان لوگوں میں سے بھی اکثر ماننے والے نہیں تھے وہ ان نربا کا لح الحسیز اور بے شک رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا کہ وہ ہر وقت ہر نافرمان کو اپنے عذاب میں دنیا میں گرفتار نہیں سکتا بلکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے امتحان گاہ ہے اور امتحان گاہ میں غلط لکھنے والے کو فوری طور پہ سپر ڈنڈ امتحان پکڑا نہیں کرتا بلکہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں اس کے پیپر کے ذریعے اس کی اصلیت اس کے گھر کے اندر بچوا دیا جاتا ہے وہ رب العالمین أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت سمود إذ قال لهم ان سے سر شعرا کی یہ آٹھواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر ایک سو ست تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں کے نافرمانوں کا جو سلسلہ بغاوت تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے جن میں سے کچھ کا تذکرہ گزشتہ رکوات میں ہوا ہے جیسے کہ قوم قوم عاد اس میں قومی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر حضرت صالحت و سلام کے پیغام کے جو کہ اللہ کے احکامات تھے ان سے بغاوت کی پیغمبر نے ان کو بڑے مخلصانہ طریقے سے خیخواہی کے ساتھ ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانے اور یہ اپنے اس دنیا میں مگن اور خوش تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اقتصادی طور پہ بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائی تھی اس لیے کہ یہ کاشتکار لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انجینئرنگ قسم کا ذہن رکھنے والے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بلا ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور یا ہم سے بھی کوئی زیادہ ہنرمند ہو سکتا ہے وقت کی پیغمبر نے ان کو اللہ کے ان دی ہوئے صلاحیت اور نعمت پر شکر کرنے کی تاکید کی لیکن جنہوں نے نہ مانا بالآخر یہ اپنے اس برائی کے انجام وقت سے ہمکنار کر دی گئے اس واقعہ میں بھی اس امت کے لوگوں کے لیے اور امت کے تمام افراد کے لیے سبق ہے کہ جس نے بھی وقت اور زمانے کے پیغمبر کے پیغام کو جھٹلایا بالآخر وہ ناکامی سے ہمکنار ہوا اس لیے کہ دنیا کے اسباب آرسی ہے یہ جیسے نہیں تھے آئے کسی طریقے سے یہ چلے گے بھی جائیں گے. اس شادی باری تعالیٰ ہے غذب سمود قوم سمود نے پیغام لانے والوں کو قال جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح حضرت صالح نے ادا تک کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گی انی رکم بے شک میں ہوں تمہارے پاس رسول پیغام لانے والا امین موتبس یعنی جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی کمی بیشی یا اپنے طرف اپنے ذاتی خواہش کا کوئی امیزش نہیں ہے اللہ سو اللہ کا تقوع استعمال کرو وہ اور میرا کہنا مان اور میرے مخلص ہونے کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ بما از من اجرین اور میں نہیں مانگتا تم سے ان تقریروں اور ان باتوں کے بدلے کوئی عجرت ان اجلیہ نہیں ہے بدلہ میرا مگر اسی جہان کے پانے والے پر یعنی اسی اللہ سے مجھے خیر کی امید ہے اور اسی سے میں امیدوار ہوں اور نفیمہ کیا چھوڑے رکھا چھوڑا رکھا جائے گا تو میں یوں ہی یعنی یوں ہی رہ تمہیں رہنے دیا جائے گا فی جنات و غیون باغوں اور چشموں میں و ضروعین اور کہتوں میں و نخلین اور کھجوروں میں تنوہا خووین جن کے گھبے ملائم ہیں و تنختون من الجبال ویوتن فارحین اور تم دراشتے ہو پہاڑوں کے گرد فارہین بے تکلف تکلف کے ساتھ فتق اللہ سواللہ سے درو واطعون اور میرا کہنا مانگو یعنی یہ کیا خیال ہے کہ ہمیشہ کسی عیش اور آرام اور باغ اور بہار کے مزے لوٹتے رہو گے اور پہاڑوں کو تراش کر جو تکلف کے مکان تیار تم لوگ کرتے ہو اور جو کی ہیں کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان سے کبھی نہیں نکلو گے یا یہ مضبوط اور سنگین عمارتیں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے اس سودائی خیال کو اپنے دل سے نکال ڈال اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کہنا مانو میں تمہارے بھلائی کے باتیں کرتا ہوں امر المسرفین اور نہ چلو بے حکم کرنے والوں کے حکم پر یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے کہنے پر مت چلو الزین وہ لوگ یو سو جو خرابیاں کرتے ہیں زمین میں وہ اللہ اور اصلاح نہیں کرتے اور کہا ان لوگوں نے ان نما ان تمن مساحرین تو جادو کیا ہوا شخص ہے یعنی تو یہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے ایک تو ہی کڑا ہوا ہے کہ یہ اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے تو مگر ہمارے طرح کے ایک آدمی یعنی ہم میں سے کون سی بات تجھ میں زائد ہے جو نبی بن گیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تجھ پہ جادو کر دیا ہے جس سے تیرے حقم ماری گئی ہے نوزب بخش میں سونا نہیں ہے آپ مگر ہمارے طرح کا آدمی سہتے بےآتن سو لیا یہ کوئی نشانی ان گن تم خواتین اگر ہے آپ سچوں میں سے کال حضرت سالح نے فرمایا یہ ہے اونٹمی کے اس کے لیے ہے پانی پینے کے باری والرگن اور, اور تمہارے لیے بھی ہے اس پانی کے پینے کے بارے یوم معلوم مقررہ دنوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمتہ اللہ علیہ سیات کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اون میں پیدا ہوئی پتھر میں سے اللہ کے قدرت سے حضرت علی علیہ صلاحت کے دعا دعا سے اور وہ چھوٹی پھرتی جس جنگل میں چرتی یا جس تالاب پر پانی پیتی پینے کے لیے جاتی تو سب مویشی وہاں سے بہ کر کنارہ ہو جاتے تب یوں مقرر کر دیا گیا کہ بھئی ایک دن پانی پینے کے لیے وہ جایا کریں اور ایک دن محلے کے لوگوں کے جانور جا کر کے پانی پی لیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے کہ پیغمبر نے ایک ساتھ یہ بھی تاکید کی فیخم آزاد یوم ان عظیم بستم کو پکڑ لے گا ایک برے بر دن کے بڑا عذاب یعنی تم پہ اس دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب آ جائے گا بورائی سے پیش آنا وہ یا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے گرا دینا ہے راہ روح بس ان لوگوں نے اس اگنی کے پاؤں کو کاٹ ڈالا فض بہ پھر کل کو رے گئے پشتاتے ہوئے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے پیغمبر سے جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی اگر آپ پیغمبر ہے تو آپ اس چٹان سے اونگنی نکال دیں وہ اوننی بھی ایسی کہ حاملہ ہو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ کا پرورتگار اور رب یقیناً وہ کر سکتا ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ورنہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ ہماری سوچوں سے برخلاف ہے اگر آپ یہ خلاف عقل کام کر دکھا دیں تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ کا رب وہ بھی کر سکتا ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پھر قیامت کے دن کا حساب اور کتاب پھر جنت اور جہنم اور جنت کی خوشحالی اور جہنم کی واقعہ پھر ہمیں یقین ہو جائے گا ورنہ ہمیں لگتا نہیں ہے تو حضرت صحیح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے فرمایا کیا ایسا میں ان کے اس منہ کے معجزے کو تو عطا کر دوں گا ان کو لیکن یہ عطا کرنا مشروط ہے اس کی جن شرائط ہے ایک تو یہ کہ اس اون کو پھر آزاد چھوڑا جائے گا کہ وہ جہاں سے چاہے چڑھے اور دوسری یہ کہ یہ لوگ اس کو برے نیت سے چھوئیں گے نہیں یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ اگر انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سمجھ دیجیے کہ ان لوگوں نے میرے قہر و غذب کو دعوت دی اور پھر یہ ان کی زندگی کے آخری دن ہوگا قوایت میں آتا ہے کہ ایک ایسے خاتون تھی وہاں پہ جو بہرار ہوئی کی شار تھی اس نے ایک چرواہی کو کچھ لالچ دینے کے بعد اسے کہا کہ بے اس مہمی سے کسی طرح سے ہمیں جان چڑا دو اس لیے کہ وہ خاتون خود بھی کچھ جانور رکھا کرتی تھی تفصیل موضح القرآن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس چرواہے نے جا کر اس اونگ کے پاؤں کو زخمی کر دیا تاکہ وہ چلنے پھرنے سے رہے اور جب چلنے پھرنے سے رہ جائے گی تو پھر خود بخود ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اس کا کوئی متعین مالک تو تا نہیں جو اس کا خیال کرے تو جیسے ہی انہوں نے اس کو زخمی کر دیا ہر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو تم نے اللہ کے آزاد کو دعوت دی اللہ کا ارشاد ہے فحدم الحض بس ان کو اکرک نے ان فی ذلك دے سکت البت اس واقعہ میں بھی نشانی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے محاطم ہے کہ اس واقعہ میں نشانی ہے تمہارے لیے عبرت کے لیے مما کان اکثر اور ان میں سے اکثریت وہ تھے جو کہ پیغمبروں کو پیغمبروں کے باتوں کو ماننے والے نہ تھے تو نہ ماننے کا انجام ان کے سامنے آیا وہ ان نرب کام اور بے شکر رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا روحت ان میں سے پارے سورہ شعرا کی یہ نو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر سٹ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ستتر تک کے آیاتوں کے مشتمل ہے اس رکو میں حضرت الطلیہسلات والسلام اور ان کے قوم کے نافرمانیوں کا تذکرہ ہے ان نافرمانیوں کو بھی اللہ نے یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ذریعے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کہیں خدا نہ خواستہ اپنے معمولات میں ان پسندیدہ اعمال کو جگہ نہ دیں اور کہیں خدا نخواستہ ان خرابیوں کے شکار نہ ہو جائیں کہ جن خرابیوں میں مبتلا ہو کر گزشتہ قومیں ان خرابیوں کے وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت لوت علیہ و سلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا ہے اس کی تفصیل پہلے بھی کئی جگہوں پر ہو گزرا ہے انشاءاللہ شاء آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی حضرت دود علیہ السلاۃ وسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ہیں حضرت علیہ السلاۃ وسلام کو حضرت کے رہنے والوں کے لیے ان کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو برائیوں سے روکے اور ان کے سامنے اللہ کے ہدایت کے باقے رکھیں اس قوم کے اندر تین باتیں بنیادی طور پہ پائی جاتی تھی جس پہ غور کرنے سے بندے کو بآسانی با یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ہمارے معاشروں میں خدا نخواستہ یہ برائیاں کہیں جڑ تو نہیں پکڑ رہی ایک برائی یہ کہ وہ لوگ ایسے مجلس کیا کرتے تھے اور ان مجلسوں میں ایسے ان کے مشاعرے ہوتے تھے کہ جن معاشروں م... مشاعروں میں وہ اپنے سامعین کو ایسے پیغام دیتے تھے کہ جس سے وہ کیفیت جذباتی کیفیتوں کے کی شکار ہو جاتے تھے اور گویا خیالی دنیا میں وہ لوگ مبوت الحواس ہو جاتے ڈھوپ ہو جاتے تھے جھومنے لگ جاتے تھے جیسے کہ ہمارے گانوں پہ بعض مرتبہ لوگ کرتے ہیں اور پھر جب وہ گانوں کے مجلسیں یا شعر و مشاعرے کے مجلسیں ختم ہو جاتی تو پھر جو کچھ وہ اپنے شاعروں کے زبانوں سے سن چکے ہوتے پھر اس کے تکمیل کے لیے وہ عملی اقدامات کرنا شروع کر لیتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بندہ شعر و مشاعرے میں سنتا ہے عملی زندگی میں اس کا عمل دخل کم ہی ہوتا ہے اور کم ہی اس کو عملی زندگی میں دخل دیا جا سکتا ہے اسی لیے کہ وہ تو خوبصورت خواب ہوتے ہیں خیالی پلاؤ ہوتے ہیں تو جب لوگ مجلسوں سے باہر نکلتے تو پھر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ ایسے خوشحال زندگی کے اندر رہیں کہ جو کچھ انہوں نے شاعروں کے زبانوں سے سنا تو پھر وہ کم وقت میں خوشحال زندگیوں کو حاصل کرنے के लिए انہوں نے شارٹ کٹ راست اختیار کرنے شروع کیے ڈاکے مارنے شروع کر دیے تاکہ وہ کم موقع میں مالدار ہو جائے دوسری یہ کہ وہ اپنی مرضی کو پھر پورا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے رو کردانی کی اور آپس میں مردوں نے مردوں کے ساتھ اپنے خواہشات کی تسکین کا سلسلہ شروع کیا جو کہ خیر کام تھا ہر بہلود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاید قوم لوط نیل مختلف جٹلائے قوم نے پیغمبروں کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پیغمبر کو جٹلانا گویا سارے پیغمبروں کی جٹلانے کے مترادق ہے یہاں پہ صرف علیہ السلام کو جٹلایا ہے لیکن پیغمبر کا پیغام اللہ ہی کا پیغام ہوتا ہے اور سارے پیغمبروں کا پیغام اللہ کی طرف سے ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ کہ بندے اپنے خواہشات پر اپنے خواہشات کو اللہ کی مرضی پہ غالب نہ دیں بلکہ ہمیشہ اپنے خواہشات پر اللہ کی مرضی کو غالب رکھیں اور اللہ کے حکموں کے سامنے سرندل کریں تو گویا ایک پیغمبر کا جٹلانا سارے پیغمبروں کی کے جٹلانے کے مترادف ہے ایرخان الحم جب کہا ان سے ان کے قومی بہ لوۃ لوط علیہ السلام نے اللہ کی کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے ان لكم رسول امين بے شک میں ہوں تمہارے پیغام لانے والا محتبر حتق اللہ سے اور میرا کہنا مان لو وما من عجر اور میرے خیر خواہ اور مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں تم سے ان باتوں پر کچھ اجرت اور بدلہ طلب نہیں کرتا ان اجی العالمین نہیں ہے میرا بدلہ مگر اسی پرورتگار ادم پر اچا تک کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس منع عالمین سارے جہاں کے لوگوں میں یعنی تم لوگ ہی ہو کہ تم لوگوں نے یہ خرابیاں اپنے اندر پیدا کی ہے دنیا جہان کے سارے لوگ ان کاموں سے دور ہے اور تم ہی ہو جہاں کے لوگوں میں کہ تم نے اپنے اندر ایسے برائیوں کو پرورش اور پروان چڑھا لیا ہے وہ تجرن اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے یعنی تمہارے عورتیں تمہاری کم تمہاری بیویوں میں سے بل ان تم قوم نادوم بلکہ تم قوم کو حد سے پڑھنے والے یعنی <تصفح> یہ خلاف حطرت کام کر کے آدمیت کے حد سے نکل چکے ہو اور حیوانوں سے بھی نیچے آ گئے ہو اس لیے کہ حیوان چھپایا بھی اس خیر سے خود کو بچائے رکھتا ہے آجو <تصفح> کہا انہوں نے لم تنگ پہ آلود اگر تو بعض نہ آیا اے لوت لتکنخین البتہ تو ہو جائے گا اس بستی سے نکالے جانے والوں میں سے یعنی یہ باز و نسیاحت چھوڑ دو اگر آئندہ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تم کو بستی سے نکال باہر کر دیں گے خالا حضدت علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم کو من قادیم بے میں تمہارے ان بد آماجوں سے بیدار ہوں اس لیے ضرور اس پر اظہار نفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں ہوں گا ربی نجنی و اہلی مما یا پھر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پرورتگار مجھے خلاصی عطا فرما دے اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے کہ جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ان سے دعا کی یعنی ان کی نحوست اور وبا ہم کو بچا اور انہیں خارت کر فنک جینا ہو اہل و اجمائعین اب اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بچایا ان کو اور ان کے گھر والوں کے تمام افراد کو اللہ عجوزن سوائے ایک بڑھیا کے فلقادرین جوتی پیچھے رہنے والوں میں سے یہ حلود علیہ و سلام کی بیوی تھی جو ان بد معاشوں سے گویا ان کے ملی ہوئی تھی اور ان کے تمام تر جو مخلصانہ امیدیں تھی اور توقعات اور وابستگیاں تھی وہ قوم کے ان براہ رو لوگوں کے ساتھ تھی اور ہر طلوع صلاح کے نبوت پر ان کو شکتا ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ پھر حضوط علیہ صلاحۃ وسلم نے اس نافرمان اور فاسق اور کافر عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا اور ان سے نکاح کیوں کیا تو بھئی یہ اس وقت کی شریعت کی بات ہے کہ جس وقت ایسے خواتین کے ساتھ نکاح جائز تھی ہمارے اس شریعت میں حضور نبی کے شریعت میں کسی کافرہ عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے اسی طرح یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر علیہ سلاۃ سلام کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی ہر نوح علیہ سلاۃ سلام کے باتوں پر یقین نہیں کیا کرتی تھی بلکہ اس کی بے وہی تھی جو قوم کے لوگوں کی تھی اس لیے اس کو بھی اسی حالت سے ہم کنار کر دیا گیا جس حالت سے سلام کی یہ بیوی بی ہمکنار کر دی گئی یعنی یہ بھی تباہ ہونے والوں میں شامل ہو گئی سم مدم مرنل آخری پھر اٹھا مارا دوسرے لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے نفع و نقصان کسی کو کامیاب کرنا کسی کو ناکامی سے امکنار کرنا کسی کو کامیابی سے امکنار کرنا کسی کو ہدایت دینا کسی کو ہدایت نہ دینا یہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو بیوی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا ہردوت علیہ سلام اپنی بیوی کو ہدایتیں دیتے ہر نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایتیں دیتے لیکن ہدایت اللہ کے حال میں ہوتا ہے وہ ہم ترنا ترآ اور برسا ہم نے ان پر ایک برا برساؤ یعنی پتھروں کا مترمنظرین سو برا ہوا وہ وہ برساؤ ان لوگوں کا کچن کو ڈرایا کیا تھا اِنَّ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو انجام سے ہمکنار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس امت کو پیغام دے رہا ہے کہ ان فی نفیزہ لگایا بے شک اس واقعہ میں تمہارے لیے بھی سامان ورت ہے وہ ہمارا کہنا مؤمنین اور ان میں سے اکثریت نہ ماننے والے تھے تو خدا خواص پہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ وقت کے پیغمبر کے پیغام کو جٹلانے والے بن جائے بنا <الرحیم> رب اللہ آفیس الفیم اور بے شک کے رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا وہ آخر الدہانہ رب العادمین بار شور شع کی یہ دسواں کو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو چھتر سے لے کر آیت نمبر ایک سو اکانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے ایک سو بہانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں مشہور پیغمبر حضرت شیب علیہ صلاحت وسلام کے قوم کا تذکرہ ہے جس کا ذکر پہلے کئی صورتوں میں ہو گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیب علیہ سلاۃ وسلام کو ایک قوم کے طرف محبوس فرمایا جو تاجر لوگ تھے لیکن ان لوگوں نے تجارت کے ذریعے حاصل کی ہوئی خوشحالی کا غلط استعمال کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ اس اقتصادی خوشحالی کو اللہ کے شکر کے ساتھ آگے بڑھاتے انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا اور وہ یہ کہ وہ بیچنے میں, میں وہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے دکھاتے کچھ بیچتے کچھ تھے یا گز اور میٹر والی بات تھی کہ بتاتے میٹر اور دیتے گز تھے یا سیر اور کلو والی بات ہے جیسے کہ بعض دکانداروں نے کھلو رکھے لینے کے لیے اور سیر رکھی دینے کے لیے تو حضرت رتع علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالیہ نے اس قوم کے ترمبوز فرمایا کہ وہ ان کو اس برائی پر متندع کریں کہ وہ اس برائی سے باہر آ جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے پیغام کو نہیں مانتے مال ہمارا ہے مرضی ہماری ہوگی ہم زبردستی لوگوں کو تو نہیں بیچتے لوگ ہم سے لیتے ہیں نہ لے ہم سے لوگ اللہ کے ارشاد ہے جٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو بن یعنی وہ جگہ جہاں بہت سارے درختیں ہو ہر شعیب علیہ صلاحام کو اللہ تبارک و اس قوم کے طرف ابتدار محبوس فرمایا تفسیر ابن کثیر میں حافظ عمام الدین ابنی کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور اصحاب مجین ایک قوم تھی لیکن بعد میں دوسری مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ادادہ بستی تھی اور جب یہ بستی والے ہلاک کر دی گئے تو پھر حضرت شیب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مدین میں جا کر کے وہاں کے رہنے والوں کو تبلیغ کریں اللہ کا اشاعت ہے جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے اللہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے انی لکم رسول امین میں ہوں تم کو پیغام پہنچانے والا معتبر فتق اللہ صلاح سے ڈرو واون اور میرا کہنا مانو وما علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا تم سے ان باتوں پر کچھ بدلہ ان اجر رب العالمین نہیں ہے میرا بدلہ مگر اسی پرورتگائے عالم پر اوف القیل پولہ دو ناپ کو ولاد کنوں میں نمبصرین اور مت کو تم نقصان دینے والوں میں سے وزینوں دلخاط سے اور طول اور سیدھے ترازو سے ولاب حس اشیاء احمد اور مت گٹھا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولاث و فی البی مخصدین اور مت توڑو ملک میں خرابی برپا کرتے ہوئے یعنی معاملات میں خیانت اور بے انصافی مت کرو جس طرح لینے کے وقت پورا ناپ توڑ کر لیتے ہو دیتے وقت بھی پورا ناپ توڑ کر کے لیا کرو یعنی ملک میں ڈاکے مت ڈالو اور لوگوں کے حقوق مت ضائع کرو اللہ تبارک حضرت شیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ود تقلضی اور اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ولی اور تم سے اگلے مخلوق کو اور کہا ان لوگوں نے ان ناما امت منظرین تو وہ ہے جس پہ جھاٹو کر دیا گیا ہے اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم نفع لینے کو چھوڑ دیں اپنے فائدے سے خود ہی دستبردار ہو جائے شب میں اور نہیں ہے تو مگر ہمارے طرح کا آدمی و ان نظم کر دین اور بے شک ہم تیرے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ تحریک جھوٹوں میں سے یعنی دعوی نبوت میں اور عذاب وغیرہ کے دھمکیوں میں ہمیں یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے تعلیہ نہ کہ اگر تو سچا ہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ توڑ کر کے گروا دے اگر آپ سچوں میں سے میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی وہی جانتا ہے کہ کس جرم پر کس وقت اور کتنی سزا ملنی چاہیے عذاب دینا ہمارا کام نہیں ہمارا کام ہوشیار کر دینا تھا صبح ہم کر چکے فقط ضبور ہو. پس نے ان کو جٹلایا پس پکڑا ان کو آزاد یوم کے دن کے عذاب میں یعنی صاحبان کی طرح ان پر ابر آیا اس میں سے آگ برسی اور نیچے زمین کو زمین کے اندر ایک سلزلہ اور سخت خورناک آواز آئی اس طرح سے وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی انگانا یومن عظیم بے شکتا وہ بہت بڑے عذاب کا دن فیض قدر آیا اب پھر اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لوگوں سے مخاطب ہے کہ اس واقعہ میں بھی البتہ تمہارے لیے سامان عبرت ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی امت کے کچھ افراد تجارت سے بھی وابستہ ہوں گے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ بے ڈنڈی نہیں مرنا ورنہ اللہ کے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کے انصاف اور اللہ کے معیار سبوں کے لیے احسان ہے ان نفیز البتہ اس میں نشانی ہے وہ ماں کا نا اکثر ہو اور نہ کہ ان میں سے اکثریت ماننے والے وہ ان نرب کا لحول اوسیز اور بے شک کے رب ہی ہے زبردست رحم کرنے والا اسی وجہ سے اللہ تبارک و نے دنیا میں اپنے رسول میں وہ فرمائے یہ اس کے رحیمی ہے اس کی کریمی ہے کہ وہ لوگوں کو دہی میں نہیں مارتا ان پر عذاب کو نازر نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و وطالعہ پہلے ان کو سمجھاتا ہے پیغمبر کے ذریعے اور ان کو مثالوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو پھر بھی منہ مو موڑ کر کے بغاوت پر اترتا ہے تو پھر وہ اپنے ان برائیوں کے انجام سے امکنات کر دیا جاتا ہے وہاں أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين قلني <تص في> سفري سورة شوارة <تص> يجار <في السورة> مركوها یہ رکو آیت نمبر ایک سو بہانوے سے لے کر بڑے تفصیل کے ساتھ آیت اختتام آیت نمبر ایک دو سو اتائش تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی مضمون کا اعادہ فرمایا ہے جس کا تذکرہ آغاز صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا اور وہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہدایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی تھی کہ جو لوگ میرے اس کتاب ہدایت کا انکار کر کے میرے رسول کی تقزیم کریں گے تو پھر درمیانی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کے پیغام اور ان کی رسالت کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ اپنے انجام بد سے ہمکنار کر دیے گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی مضمون کا اعادہ اس رکو میں تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پران کے متعلق گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اور گزشتہ انبیاء کرام نے اپنے تعلیمات میں بھی قرآنی مجید کے متعلق کشنگیاں کی ہے ان کو وہاں پڑھا جا سکتا ہے بنی سعیل کے ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ انصاف پر قائم ہے یعنی جو سچ بولنے والے ہیں سناچی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ہے پرورتگار لے کر اترا ہے اس کو فرشتہ ہے محتبر على اعلیٰ قصبے کا آپ کے دل پر لے من المنظرین تاکہ ہو آپ لوگوں کو ڈر سنانے والا یعنی لوگوں کے برے اعمال پر ان کے انجام بد سے ان کو خبردار کرنے والا بلسان عربی مبین صاف اور شگفتہ عربی زبان میں ان آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہو کسی مضمون کا قرآن مجید کے ترجمہ خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو صرف وہ مضمون قرآن نہیں کہلاتا بلکہ جمہور محسن فرماتے ہیں کہ قرآن مجید الفاظ اور معنی کے مجموعی کا نام ہے بلکہ الفاظ کو چھوڑ کر صرف اس کا اردو میں ترجمہ کر دینا اور پھر اس کو قرآن کا نام دینا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ناز فرمائے تھے اور اپنے زبان میں عربی زبان کے الفاظ کو چھوڑ کر صرف ترجمے کو قرآن کا نام نہیں دیا جا سکتا اور نہ وہ علاقہ ٹھہرتے رہنا چاہیے لکھ کر کے اس لیے کہ اس میں غلطی کی گنجائش الفاظ کے ذریعے ممکن ہو سکتے ہیں اسی لیے مفسرینی کرام نے قدیم ہی سے اس رویے اور رائے کو اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ جب بھی اردو کے معنی لکھتے ہیں تو اوپر عربی زبان کے جملے ضرور ہوتے ہیں تاکہ کہیں کوئی احتمال باقی نہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإنَّهُ لَفِي زُبُرِ اور بے شک یہ لکھا ہوا ہے پہلے کتابوں میں بھی. یعنی قرآن مجید کے بارے میں, پہلے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اَوْلَم يَقُلْ لَهُمْ آيَةً؟ یا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے اَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل کہ اس کے خبر رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ قرآن مجید کو جہاں اللہ تبارک و نے نہایت فصیح واضح اور شگفتہ عربی زبان میں نازل کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس قرآن مجید کے متعلق علماء بن اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب اور پیغمبر ہے جس کی خبر پہلے سے آسمانی صحیفوں میں دی گئی تھی چنانچہ ان میں سے بعض نے اڈانی اور بعض لوگوں نے اپنے مخصوص مجلسوں میں اس امر کا اقرار اور اظہار کیا ہے اور بعد انصاف پسند اسی علم کے بنا پر مسلمان ہو گئے ہیں مثلا حضرت عبداللہ تعالیٰ اللہ, اللہ تبارک ہے وَلَوْ نَزْلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ اور اگر ہم اتارتے اس کتاب کو بعض کسی اجمی پر فخر اہ علیہ پھر وہ اس کو پڑھ کر سناتا ان پر ماں کا نوبی ممنین تو نہ وہ لوگ اس پر یقین کرنے والے قرآن مجید کے اوپر منکرین نے جو شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے قرآن کا اپنے طرف سے بنایا ہوا ہونا اس کو اب بہت زیادہ چرچا کیا کہا کرتے تھے کہ چونکہ قرآن یہ عربی زبان میں ہے پیغمبر بھی عربی زبان میں ہیں لہذا پیغمبر نے یہ اپنی زبان میں کلام بنا کر کے لوگوں کو اس کو اللہ کا کلام بتلانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض کریں اگر اس قرآن مجید کو عربی زبان میں میں کسی اجمی کے نظر کرتا پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سناتا لوگوں کو تو لوگ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے یہ جی لوگ بلکہ یہ اعتراض کرتے کہ و عربی کہ یہ کیسی بات ہے کہ رسول تو عجمی ہے اور کلام عربی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں ہی کلام نازل کرنا ہوتا تو پھر ہم میں سے کسی کو پیغمبر بنا لیتا تو ان لوگوں نے کسی بھی حال میں جنہوں نے تسلیم نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو انہوں نے نہیں کرنا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ان بے سروپا تحفظات کی طرف توجہ ہی نہ دیں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کا اشاد ہے قَذَلِكَ فِي اسی طرح گسادی ہم نے گنا گہروں کے دلوں میں لا بھی وہ اس کو نہیں مانیں گے العذاب العلیم جب تک کہ دیکھ نہ لے درناک عذاب کو جو عدم جرائم اور گناہوں کا ہو جاتا ہے اور اپنے تمام تر قوتوں کو شرارت اور سرکشی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے عادت کے مواصل اس کو ڈھیل دے کر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل میں انکار اور تغذیب کے اثر کو جاگزی کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فیام بھر آئے وہ پر اچانک شورون اور ان کو اس کے خبر بھی نہ ہو فیحقر وہ کہنے لگے حل نہ کیا کچھ ہم کو فرصت ملے گی یعنی ہمیں کچھ مہلت بھی ملے گا افب عزاب کہ کیا ہمارے عذاب کو یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں ہم, سنین بلا دیکھ تو صحیح اگر فائدہ رہے ہم ان کو بسوں تکون پھر پہنچ ان پر وہ جس کا ان سے وعدہ تھا تو ما اغنا کیا کام آئے گا ان کے وہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے یعنی پھر وہ اخبابی دنیا ان کے لیے اللہ تبارک و بالا کے آزاد کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے جو محلت دی گئی تھی کہ اس محلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مشکل لمحوں کے لیے سامان راحت اس سے اپنایا جائے بنایا جائے اس دورانی میں انہوں نے اس سے کوئی کام فائدہ نہیں اٹھایا اب اس مشکل میں وہ اعمال ان کے کوئی کام نہیں لے سکیں گے اللہ تبارک وطالعہ کا شادی اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی کہ جس کے لیے ہم نے نہیں بیجے ہو ڈر سنانے والے ذکر یا دہانی کے طور پہ وہ ان کو یاد دلائیں کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور اس پیدا کرنے والے کے ان پر کچھ حقوق ہے وہ ہما کن اور ہمارا کام ظلم کرنا نہیں ہے یعنی ہم ظالم نہیں ہے کسی قوم کا تختہ یوں ہی ایک دم ہم الٹتے آزاد بھیجنے سے پہلے کافی مہلت دی گئی اور ہوشیار کرنے والے پیغمبر بھیجے گئے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں جب کسی طرح نہ مانیں آخر غارت کر دیے گئے اللہ تبارک اشارت ہے وما تنزلت اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان وما یم وزیل اور نہ ان سے یہ بن سکے گا اور مایوستی اور نہ وہ اس کے اشتطاط رکھتے ہیں مقذبین یعنی جٹلانے والوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں درمیان میں اس بات کو بھی واضح فرمایا جو ان مقذبین یعنی نی والوں نے جس کا پروگردہ کیا تھا کہ یہ تو شیطانی کلام ہے نواز باللہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نافرمان فرمام بندے کس طرح کے باتوں کو لے کر کے پلانے میں مصروف ہو گئے ہیں بلا پرانی مجید بھی کہیں کلامی شیطانی ہو سکتا ہے اس لیے کہ شیطان تو ایسے کلام اور ایسے باتیں لوگوں کے دلوں میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے زمین کے اندر فساد برپا ہو کر ہر دونوں فریق دعوت دینے والے اور جن کو دعوت دی جاتی ہے دونوں کو ناکامی سے امکنار کر دیا جائے شیتان تو دشمن انسان ہے اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو بچڑوں ہوں کو آپس میں ملانے کا حکم کرتا ہے بھلا یہ قرآن شیتان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا احساس ہے کہ اس قرآن مجید کا شیطانی کلام ہونا تو دور کی بات ہے ان نما بے شک ان کو تو سننے کے جگہ سے دور کر دیا ہے یعنی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں آیا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فلاطت آخر سومت پخار و اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود فتقو نمین المزبین پھر ہو جاؤ گے تم سزا دیے جانے والوں میں سے یعنی نزول قرآن کے زمانے میں اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ریبی پہلے بٹائے اس سے پرانی مجید کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اس عظیم کتاب کے حکم کی روح سے ایک اللہ کی بندگی اور ایک ہی اللہ سے استعانت اور مدد مانگنا چاہیے اور اگر ایس عظیم اور اتنی پاکیزہ کلام کے حکموں کو نظر انداز کر کے لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگیں کسی اور کو پکاریں تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ پھر عذاب کے مستحق قرار دیے جاؤ گے وہ عنظر وکل اقردین اور ڈر سنائیے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو قریب کے رشتہ داروں کو اللہ تبارک وطالیہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے ان کو اس لیے کہ انسان کے قریب کے لوگوں کا ایک تو حق بھی زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے شری نظر سے کہ اس خیر پہنچانے اور بھلائی پہنچانے کے سب سے زیادہ مستحقین جو ہے وہ اپنے قریب کے لوگ ہیں اور فل اقرب ول اقرب پھر اس کے قریب پھر اس کے قریب پھر اس کے قریب اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قریب کے لوگ انسان کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں اس کے سچا ہونا بھی اور اس کا جھوٹا ہونا بھی تو اسی لیے اللہ تبارک و اطلاع فرماتے ہیں کہ جب آپ ہے ہی سچے میرے نظر میں بھی تو یقیناً آپ کے قریب کے لوگ آپ کی سچائی کو بھی جانتے ہیں دوسرے لوگوں کے بہ اس لیے یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو غور سے سنیں گے اور آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے اور چونکہ ایک عام مسلمان رشتے کے علاوہ ان کا آپ کے ساتھ ایک قریب کا رشتہ بھی ہے یا خون کا رشتہ بھی ہے لہذا اس بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ جو تعلق رکھیں گے وہ تعلق بھی پر مبنی ہوگا اخلاص پر مبنی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے. اور آپ ڈر سنائیے اپنے قریب کے لوگوں کو حادث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑی پہ چڑھ کر کے زور زور سے لوگوں کو بلایا اس لیے کہ صفا جہاں سے سائی شروع کی جاتی ہے وہ جگہ اونچی ہے اور نیچے جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش گیا تھی جہاں مکتبہ تھا یا مکتبہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس میں مکے کے سردار اور دوسرے لوگ رہا کرتے تھے تو بآسانی با اوپر سے پکارے جانے کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے وہاں کے لوگوں کو بلایا کہ واہ صبح واہ صبح یعنی یہ وہ آواز ہے کہ جو عام طور پہ کسی بھی خطرے کے وقت اس وقت لوگ نکالا کرتے تھے یا یہ آواز دیا کرتے تھے تاکہ لوگ جلد سے جلد آگے اس کی مدد کے لیے اس کی آواز پہ جمع اور اکٹھے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو وہاں لوگ جتنے بھی موجود تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک نظر نہ آنے والا دشمن تم پہ حملہ آور ہے یعنی جس کو تم نے نہیں دیکھا بلکہ میں نے ان کو دیکھا یا مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے تو کیا تم میرے اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں تو سبوں نے کہا کہ جربناک ربنا کا نہ وجدنا کا اللہ صادقہ. اے محمد ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے ہم نے ہر بار آپ کو سچا پایا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر حضور نبی کریم سے سنایا کہ بھائی میں تمہیں آخرت کے مشکل راستوں سے اور ان مشکل مقامات سے آگاہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں تم علم نہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتایا اور ان مشکلات سے بچنے اور راحتوں کے پانے کے لیے ضروری ہے انتشهدو باللہ الہ الا اللہ, اللہ وان محمد الرسول اللہ کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالی اکتا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں میں جو حاضرین تھے سمین تھے ان میں سے ابو لہب اٹھے اور کہنے لگے تبلغ محمد لسا الیوم لہذا اے محمد ناوز الد اللہ آپ کے لیے بربادی ہو آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیا اور وہاں سے اپنے چادری کندھوں پر رکھ کر کے چلے گئے اور کہا کہ یہ پرانے تصویر سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ شاء اللہ آگے آئے گا سورہ اللہ بنا دل جس میں اللہ نے اچھا فرمایا کہ تم کہ ہاتھ ٹوٹ جائے ابو الحب کے اور ایسا ہوا مراد اس سے اس کا ناکام ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وَأَنزِرَ اور آپ ڈر سنائیے اپنے قریب کے رشتے داروں کو واحف جنا حکا اور جکائیے رکھے اپنے بڑوں کو لے من تبا منین جو تیرے پیروکار ہے ایمان والوں سے انہیں یعنی جو آپر ایمان لاتے ہیں آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھیے نرمی کا معاملہ رکھیے کا پھر اگر وہ تیرے نافرمانی کرے فقل پسکی دیں جی انی بڑی اماطا ملن بے میں بڑی ذمہ ہوں اس سے جو تمہارے کام ہے جو تمہارے آماخ ہے وہ توکل عدل عزیز الرحیم اور بروسا کیجیے اس زبردست رحم کرنے والے پر الربی کا وہ جو دیکھ رہا ہے تجھ کو حین تقم جس و حق تو اٹھتا ہے تقنبا کا فصا یتی اور تیرا پھیرنا نمازیوں میں شک وہی والا جاننے والا ہے یعنی جب توجد کے لیے اکوٹتا ہے اور جب تو اپنے مصالحین کی خبر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے یاد میں ہے آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھتا ہے جب تو نماز کے لیے کڑ ہوتا ہے اور جماعت کی نماز میں نقل و حرکت یعنی رکو و سجدہ وغیرہ کرتا ہے اور مقریوں کی دیکھ بھال رکھتا ہے اور بعض محفقی نے فرمایا کہ ساجدین سے آپ کے اباؤ اجداد نہ رہے یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیچھے سے جانتا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے ہو کے آئے آپ کے اباؤ اجداد کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے حل ون حکم عال مند تنزن کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر اترا کرتا ہے تنزل افاق اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر تو آپ کے ساتھ یہ لوگ اپنے معمولات کا اپنے اخلاق کا یہ موازنہ کر کے دیکھ لیں یہ جو آپ کو جھوٹا کہہ کہنا ہے کہ آپ سچے ہیں یا یہ لوگ سچے ہیں اور وہ لوگ بھی اس بات پہ اقرار کرتے تھے اپنے مجلسوں میں بلکہ کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں تو بلا شیطان صادق اور امین کے پاس آ سکتا ہے شیطان آئے گا بھی تو گار جھوٹے اور غلط بہن کرنے والے کے اوپر آئے گا اکثر و حمک بلا ڈالتے ہیں سنی سنائی بات اور اکثرہم وم کا اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جھوٹے ہیں و و اور شاعروں کے بعد پہ چلتے ہیں وہی جو لوگ بے راہو ہوتے ہیں انمتا انہم۔ فی کلے وادی یہی منہ کیا تو دیکھا نہیں کہ وہ ہر میدان میں سر سرمارتے کرتے ہیں ان لوگوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخ یہ بھی کی کہ بھائی آپ شائر ہے اور آپ کا یہ کلام یعنی قرآن مجید یہ شعر و شاعری کا مجموعہ ہے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر شاعر اور بھی ہے اور شاعرانہ کلام بھی شعر و شاعری یہ تو وہ کلام ہے کہ جس میں زیادہ خیالی باتیں ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کہ جن کا لوگوں کے حملی زندگی کے ساتھ فائدے کا کم ہی تعلق ہوتا ہے اور اسی لیے شاعر جو ہے وہ تو زمین اور آسمان کے خلاف ملا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شاعرانہ کلام کے مقابلے میں جو آپ کا بیان کردہ کلام ہے یعنی قرآن مجید یہ وہ ہے کہ جو حقائق بیان کرتا ہے جن کا تعلق انسان کی زندگیوں کی گزشتہ کل آج اور آنے والے کل کے ساتھ ہے اور وہ باتیں بیان کرتا ہے کہ جو ہوئی ہے جو ہو رہی ہے جو یقینی طور پہ ہوگی کیا اللہ نے اپنے کلام میں یہ گزشتہ باتیں بیان کی ہے دوسری ذرائع دوسری حوالوں سے اگر دیکھ لیا جائے کیا وہ سچ نہیں ہے وہالا یا فلون اور یہ شاعر وہ لوگ ہیں کہ وہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں یعنی شاعر بات کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اپنے شعر و شاعری میں دوسروں کو اس طرف مائل کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے نازر کردہ کلام پر خود عمل کرتے ہیں پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جنا ان لوگوں کی جو ایمان لائے وہ عمل اور جو اچھے امان کرتے ہیں وضکر اللہ کثیرن اور جو یاد کرتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ منتظر اور جنہوں نے بدلا لیا میں پر ظلم ہوا تو اس آیات میں ایک بات بڑی واضح ہوگی اور وہ یہ کہ شعر و شاعری کوئی اچھا فن نہیں ہے اس لیے کہ اس میں زیادہ تر غرد بیانی خیالی باتیں اور لوگوں کے انتہائی عام ترین وقت کو ضائع کرنے کے طرف ترغیب ہوتی ہے اور ایسے خیالی اور تصوراتی دنیا میں لوگوں کو لے جانا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق حقائق کے ساتھ کم اور خیالی خیالات کے ساتھ اور تصورات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ خیالات اور تصورات سے انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو پہنچایا جا سکتا ہے ہاں سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا اگر کوئی شاعرانہ کلام ہے تو وہ مضمون نہیں ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کے اس شاعرانہ کلام میں بھی ایک مخلص مسلمان کے شاعرانہ کلام میں بھی اپنے خواہشات کا اظہار نہیں بلکہ لوگوں کو دعوت فکر دینا مسکمراز ہوتا ہے اپنے ایک مخصوص انداز سے اسے کیا اقبال مرحوم نے دی ہے اور یا مولانا خالد مرحوم نے دی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے شاعران شاعری میں لوگوں کو دعوت حق کی طرف رابط کیا ہے لہذا ان کے مذمت نہیں بیان کی جا سکتی ہے اور اس کی اجازت اللہ تبارک و نے دی ہے لیکن عام شعر و شاعری یہ کسی حقائق پر نظر رکھنے والے انسان کا کام نہیں ہے اسی لیے سوریاسیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا ہے کہ وما وما يب یعنی آپ کی جو باتیں ہیں وہ سچ اور حقائق پر مبنی ہے نہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی اور نہ شعر و شاعری آپ کے شان ہے. جی شان ہے. اور اب معلوم کر لیں گے وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ای کہ کس وقت کس کروٹ وہ الٹتے ہیں یعنی اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے نافرمانیوں کا انجام ان کو کس طرف لے کے جاتی ہے کامیابی کی طرف یا پھر ناکامی کی طرف وہ